ف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابک یا نور اللہ پیارے اقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ مدینہ کے ناظرین سلسلہ جاری و ساری ہے لبیک اور لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہونے کا انشرا کا بڑا پیارا ہی سلسلہ ہے اپنے معمول کے مطابق آج بھی انشاءاللہ عزوجل سلسلے کا ایک موضوع ہوگا اور موضوع بڑا پیارا ہے اور کثیر الجہاد موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے بعض اوقات انسان کی رائے صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ اسی کو اس موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آج انشاءاللہ وہ موضوع کیا ہے اس موضوع کی ڈائمینشن کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم اپنے مہروز بھائی سے سنیں گے نگران شراط شریف لائیں گے تو اس پر مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں مختلف قسم کے سیگمنٹ مراحل یہ بھی شامل رہیں گے مدنی کسوٹی بھی ہوگی مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی طریقہ سے متعلق نگران شراء کی ذات سے متعلق سوالات بھی ہوں گے ایک سیگمنٹ ہوگا مکمل کیجیے یہ مقام کون سا ہے اور ایک نیا سیگمنٹ آج سے میں انشاءاللہ شامل ہوگا نیا مرحلہ ہے میرے ذہن میں جس کا نام ہے وہ ہے پیغام حال ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی وہ تصویر اپنے حال سے کیا پیغام دے رہی ہے یہ ان نگرانی شدہ سے پوچھیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسجز اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل دور ٹی وی پر میل کر کے مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں سوال کرنا چاہیں نگرانی شدہ سے کسی پرابلم کا سلوشن جاننا چاہیں اس دبار سے بھی سوال کر سکیں گے اور بھی کچھ آپ کے ویوز ہوں آپ کے تأثرات ہوں آپ کے کچھ ہوں جی ہاں آپ کی کچھ آبزرویشن جو چیزیں آپ نے معاشرے میں نوٹ کی ہوں اور وہ آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں بالکل کر سکیں گے آپ کی کال کو اور میسجز کو آپ کے پیغامات کو ہم سے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہیں گے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیں گے تو ڈھیروں ساری برکتیں بھی پائیں گے جی میں روز بھائی جی سلمان بھائی آج ہمارے اس سلسلے لبیک کا موضوع ہے ظلم اللہ اصبر. اب یہ ظلم کیا ہے کس چیز کو ظلم کہتے ہیں یہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ حضرت علامہ جرجانی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تعریفات میں اس کی جو تعریف بیان کی وہ یہ بیان کری اظلم ود اسی غیر مؤدی یعنی چیز کو یا کسی کام کو اس کے موضوع اس کے محل سے اس کی جگہ سے ہٹا کر کرنا بے موقع کرنا یا رکھنا یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے اور شرعن کہتے ہیں عبارت انی تعدی انیل حق کی وحوال وحوال یعنی حق سے باطل یعنی ظلم و جور کی طرف بڑھنا یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے تعدی کسی یہ اور ایک ظلم کا جو عمومی معنی ہے نا سلمان بھائی اس کا جو ایک عام مفہوم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں ہے اگرچہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ کے ساتھ اسے ڈیفائن نہ کر سکے اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اور کسی بھی معاشرے کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کرے گا وہ اس کی مذمت ہی کرے گا وہ اس کی برائی ہی بیان کرے گا پھر جیسے کہ آپ کہتے ہیں ڈائمینشن ہیں تو ظلم اب یہ ایک تو ظلم یہ ہے کہ جی کسی کو مارا کسی کو دھکا دے دیا گالی دے دی یہ ظلم ہے تو بے شک یہ ظلم ہے مسلمان کی عزت جو ہے اس کا حق ہے اس کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پہ لازم ہے اور جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ ظلم ہی میں شمار ہوتے ہیں لیکن ظلم کی اپنی ڈائمنشن ہے یہ بہت کثیر الجہد ایک موضوع ہے کیونکہ مال کے معاملے میں بھی ظلم ہوتا ہے املاک زمین کے دکانوں کے اور یہ جائیداد کے معاملے میں بھی ظلم ہوتا ہے لین, اسی لین دین دن دن دن کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے اسی طریقے سے وراثت کی تقسیم میں ظلم ہوتا ہے اسی طریقے سے کبھی تاجر تاجر جو ہوتے ہوتے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ زلم کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگرچہ چاہے ہی ہو کہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ تاجر کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے رشتوں کے درمیان بھی ظلم و تعدادی ہو جایا کرتی ہے اور معاشرے کے جو دیگر موضوعات ہیں یا دیگر جہتیں ہیں وہاں پہ بھی ظلم کسی نہ کسی صورت پایا جاتا ہے اور پھر یہاں میروں سے ایک اور بات ہی ہے کہ خالی ظلم کا تعلق واجد بھائی جو جو. صرف یہی یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو مارا جیسے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا مختلف جہاد بیان کی اس کی مختلف سمتیں اس کی بیان کی یہ بھی ظلم کے اندر معاملات آتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو. اللہ تبارک مطالعہ کی نافرمانی فرمانی کرنا اللہ اللہ بس کرنا بس بس. یہ بھی ظلم کے اندر جو ہے وہ شامل ہے اور یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پر کر جی رہا جی ہوتا جی ہے کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل اور پھر یہ ظلم جو ہے وہ ایک تو عام ہے جی اور پھر اتنا پوشیدہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے وہ ظلم ہے لیکن اپنی ذات پر یا اپنے آپ کو گناہوں میں ہر وقت گناہوں کی طرف لے کر جانا گناہوں بھری زندگی گزارنا یہ ظلم نہیں ہے تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کریں اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی ظلم نہ کریں اچھا میں مدی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بات کہوں گا عموما یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مار پیٹ ہے آپ کسی کو مارتے ہیں یا گالی دیتے ہیں یہ ظلم ہے جیسے مہروز بھائی نے وضاحت فرمائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا حق ہے کہ اسے پروموٹ کیا جائے لیکن اس کا ایچ اسے پروموٹ نہیں کرتا آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں کالجز میں چلے جائیں اداروں میں چلے جائیں آفیسرز جو ہیں وہ کئی کئی سال سے اپنے ماتحت جو ہیں ان کی فائلیں دبا کر بیٹھے ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیتے ان کو ترقی نہیں دیتے تو یہ بھی ایک ظلم ہے اور جس سے شاید بہت سے ظالم نا واقف ہیں حمید میں سلمان بھائی ظلم کو جس انداز سے بیان کیا گیا مختلف آیاتوں میں مختلف جہتوں سے بیان ہوا اور اس کی ایک جہت وہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی کے کفر اور گناہ کو جو ہے ظلم کہا گیا اور یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ظلم کا جو معاملہ ہے جو دوسرے کا حق ہے وہ ادا کرنا یہاں پہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنا حق تو طلب کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے مسلمان کا حق دینا ہم گوارا نہیں کرتے حدیث سے پا کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست یہ فرمان ہے ہر فرمان ہی زبردست ہے ہر فرمان ہی خوشبودار ہے سننے سے لائک ہے اس سے ہمیں ایک جہد پتا چلے گی کہ میرے پیارے آکا علی سلاۃ وسلام نے ایک دن صحابہ کرام عالم الردوان سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے آپ نے جو بات کی تھی کہ گناہ جو ہے وہ بھی ظلم ہے پیارے آکا علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہو نہ ہی درہم مال و دولت نہ ہو مفلس تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکات اور صدقہ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کا مال دبا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا تو اس سے اس, کی نیک... اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی جس پہ ظلم کیا ہوگا اسے نیکیاں دی جائیں گی اس شخص کی اور پھر ایک شخص آئے گا اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اسے ان کے گنا دیے جائیں گے تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھیک دیا جائے گا یہی شخص مفلس ہے اب یہ جو اس میں جو مفلس کی تعریف بیان ہوئی اس کو جو پریشانی لاحق ہوگی قیامت کے دن وہ دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے اور ان کے حقوق دبانے کی وجہ سے ہوگا کسی نہ کسی انداز پہ اس نے کسی نہ کسی کا حق, حق دبایا ہوگا ماشاءاللہ السلام علیکم اللہ اللہ ظلم آج کا ہمارا سلسلے کا موضوع ہے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ یہ موضوع ہے الحمدللہ للہ رب اللہ موضوع کیا ہے آپ کیسے ہیں یہ تو ظاہر کی بات ہے میرے دل میں خیال آیا کہ آتے ہی بال کا نکل گانے شروع کرتے ہیں آپ تو بیٹھنے میں دیتے میں نے بھی نا آج بیٹھ گیا کچھ حال اخوالی پوچھ لیتے اللہ کی کروڑ رحمت بتائیں ماشاءاللہ. ظلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر مختلف قسم کے مدنی پول بیان ہو رہے تھے ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ ظلم خالی یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں یا آپ کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں صرف کسی کا نام ظلم نہیں ہے بلکہ کسی کا قرض جو ہے وہ دبا لینا یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے کسی کا حق مارنا زمین پر قبضہ کر لینا یا چیز وقت پر واپس نہ کرنا گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو معاملات گزارنا یہ بھی ظلم کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا ارشاد فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین المین والسلام سلات سید المرسلین ذہن یہ آپ کی بات سے بنائے کہ بندہ اگر اپنے آپ پر ظلم کرنا بند کر دے تو شاید مخلوق پر بھی ظلم کرنا بند کر دے اے میری موٹی اکڑ میں تو یہ آتا کیا ہے کیا پیاری بات کی اپنے, اپنے, اپنے آپ پہ ظلم بند کرے گا تو مخلوق پہ کیسے بند ہوگا کیونکہ اپنے آپ پر جو ظلم بند کرے گا وہ وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے اللہ اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے گا کیونکہ اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذہن ملا ہوا ہے ٹھیک تو کیونکہ ان مائنوں کا اگر دیکھا جائے تو شاید روئے زمین پر کم ہی لوگ ہوں گے میں نہیں کہتا ایک بھی نہیں ہے ایسے شاید کم لوگ شاید بھی نہیں ہوگا کم لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی حوالے سے ظلم کی تعریف کے تحت نہ آتے ہوں نا بالکل تو ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں آپ خود کو ظلم سے بچائیں اور اس کا مراد یہی ہوتی ہے کہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں ظاہر جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی وی باتوں یا کاموں میں آپ مشغول ہو رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے اللہ خود پر عذاب جہنم کا استحقاق اس پر آتا ہے ارے وہ مستحق ٹھہرتا ہے عذاب جہنم کے لیے اور اللہ کی رحمت ہے جو اس کو بچا لے مگر گویا کہ وہ یہ مبتلا ہوتا ہے یہ آپ نے جو بات کہی قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ مصطفاد ہے آ, پارا 28 ہے سر تلاک ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن حدود غالام یعنی جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس طرح ظلم کی کئی اور بھی پرانے کریم میں اگر آپ دیکھیں گے جی تو آپ کو وضاحت ملیں گی اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی جو کہ ان کی یقیناً کی ساری ہے تو اس کو بھی ہے. قرآن کریم میں نقل کیا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ظلم اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرار دیا ہے اس کو قرار دیا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ بھی تو اس طرح اب اگر ہم دیکھیں پھر ظالم جھوٹے کو ظالم کہا گیا تو مطلب جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بھی اپنا آپ کو ظلم کرنے والا ہوتا ہے غالم کہا گیا قرآن آج آپ کر رہے ہیں مدنی چینل پہ ہم نے جان پر ظلم وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتا یہ گنا کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا کس طریقے سے کیونکہ میں نے اس سے کہنا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ میں خود جس کو جھونکا گیا وہ تو گیا نا تو اتنی مطلب وہ زیادتی کرنا جی وہ چیز آئے گی تو یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ آئیں گے تو کسی اور جہد سے تو ایک مطلب میں نے کہا نا کہ ظلم کی مختلف جو تعریفات آپ لیں گے جی اس میں تو آئیں گے نا بچوں کو حرام کھلایا وہ بھی ظلم کرتا ہے سوت کھاتا ہے کھلاتا ہے وہ بھی ظلم کرتا दिल्कु ہے दिल्कु رشوت لیتا دیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے تو اس طرح مطلب کہ یہ ظلم کے زمرے میں تو آئیں گے نا سارے یہ ذہن بنا کر رکھے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی نیت کرنی ہے ظلم سے بچنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے یعنی نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ اپنی ذات پر ظلم کریں یہاں وسود ایک اور معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا آپ مدنی خود اس پر عطا فرمائیں کہ لوگ جو ہے وہ جب حاجت مند ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عبد الواج بھائی کسی کے پاس آتے ہیں آ کے اپنا جو ہے وہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کچھ مدد کر دی جائے کچھ قرض جو ہے وہ دے دیا جائے قرض لے لیا جاتا ہے بندہ دے بھی دیتا ہے ٹھیک ہے پرابلم میں ہے اس نے دے دیا اچھا وہ بےچارا خود بھی ہیں تو ماؤتھ ہے لیکن اس کے پاس کچھ گنجائش تھی اس نے قرض دے دیا اب یہ قرض جو ہے وہ وقت پر واپس نہیں کرے گا اچھا کل آ جانا اچھا پرسوں آ جانا اگر پچاس ہزار روپے قرض لیا ہوا ہے تو یہ بولے گا ابھی دو ہزار روپے لے جاؤ ابھی پانچ ہزار روپے لے جاؤ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی میرے سنت میں اپنے رسالے ظلم کے انجام میں بیان فرمایا ہے کہ جو قرض واپس نہیں دیتا وہ تو گویا کہ ایسا ہے کہ ہر وقت اس کے گنا کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے جبکہ اس کے قرض واپس کرنے کی گنجائش موجود گنجائش ہو بالکل ہو تو یہ ہے احساس ذمے داری اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ لیتے وقت منتہی فقیر اور حقیر بن کر لیتے ہیں اور جب واپس کرنا ہو تو آپ ببر شیر بن جاتے ہیں اگلے کو آپ دباتے ہیں تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلا نا سلمان بھائی کے جو ضرورت مند ہے اس کو قرضہ نہیں مل پاتا کیونکہ سب کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ یار یہ واپس نہیں کریں گے تو اللہ کی پناہ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً اپنا قرضہ واپس کرے اور ہاں تو واپس کر ہی رہے ہیں نا بھائی جو چار چار پانچ پانچ ہزار روپیہ کر رہے ہیں چار کی رقم پی جائے اور جہد جس کے حوالے سے آپ نے موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پچاس ہزار روپے رکھے تھے اور آپ کا تھا کہ یار میں خریدوں گا اس سے ضرورت مند آیا آپ نے کہا چل ایک مہینے کے بعد دے دوں گا یار بولتا رہے ایک مہینے کے بعد واپس دے دوں گا اب ایک مہینے کے بعد آپ کو پیسے مل رہے ہیں تین ہزار اب اپنا بھی تجربہ یہ ہے شاید میرے مدنی چلے گا نازن کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ اس طرح ہزار دو ہزار جب ملیں گے نا تو ٹوٹ جائیں گے خرچ ہو جائیں گے جی جی ایسی بات جی تو جی پھر یہ پچاس ہزار نہیں ملتے آپ کو آپ نے جوڑ جوڑ کے پچاس ہزار کی ایک جی موٹی رقم جمع تو کر لی تھی مگر جی جی اب یہ پچاس ہزار روپے آپ کے پاس رہیں گے نہیں یہ ختم ہو گئی یہ پچاس ہزار روپے اچھا جی جی جی یہ جی ایک تجربے جی جی جی کی بات عرض کر رہا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ دوسری جی جہد پر بھی اگر جی جی جی روشنی جی ڈالیں ایک تو وہ ہے جس نے قرض لیا ہے اور وہ وقت پر ادا نہیں کر پا رہا اب ایک وہ ہے جس نے قرض لینا ہے یعنی کہ قرض دیا ہے اس نے وصول کرنا ہے اب وہ وصولیابی کے دوران بعض کا جری ہو جاتا ہے کہ وہ پچاس ہزار لینے کے چکر میں اگلے کا دو لاکھ کا نقصان کر دیتا ہے اس کا جینا حرام کر دیتا ہے گلی میں محلے میں آتے جاتے اس کو پریشان کرتا ہے تو ایسے شخص اور اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں جو بھی زیادتی کرے گا وہ تو پھنسے گا نا جی قرض واپس لینے کا بھی ایک شرع اصول ہے سب پرابلم یہ ہے آپ تو ماشاءاللہ علم ان طبقے سے ہیں قاضی وقت ہوتے تھے پہلے جی اس طرح کی عدالتیں ہوتی تھی جی کہ جب کوئی تجارت میں درست نہیں ہوتا تھا معاملہ قرضے کے معاملے ہوتے تھے اس طرح کے اور معاملے ہوتے تھے تو لوگ عدالت میں قاضی وقت کے پاس اپنا مقدمہ دائر کرتے تھے جی قاضی فریقین کو بلاتے تھے اور اس سے شرعی سارے تقاضے پورے کیے جاتے تھے جی اور پھر قاضی اس بات کا اس کو پابند کرتا تھا کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے جی اور وہ فرد اس قاضی کے بتائے ہوئے فیصلے کا پابند ہوا کرتا تھا اب اس طرح کا بدقسمتی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے اب لوگوں نے قانون اور اس طرح چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں طریقہ کار اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے یقیناً اس میں ایک سسٹم کا بھی پرابلم ہے جی میں اس کو اگنور نہیں کرتا لیکن اب ایسا ہو چکا ہے تو لوگوں کو چونکہ شریعت کا علم نہیں ہے اچھا لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ شاید ایک تعداد ہوگی کہ جو قرضہ وصول کرنے میں نرمی کرے گا قیامت کرو اس کے لیے بھی نرمی کے معاملات کیے جائیں سایہ ملنے کی نبی اللہ تو اس طرح دلیا. کی چیزیں جو ہیں نا وہ علم میں نہیں ہے تو اب کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں تو جو پیسہ دباگا بیٹھا ہے اس کے اوپر کوئی ظلم کیوں نہیں کرے گا آج جی حالات ایسے ہیں جی جی تو معاف کرنا درگزر کرنا نرمی کرنا یہ ایک ہے پھر دوسرا یہ کہ پچاس ہزار روپے تو وصول کرنے کے کیا اب لوگ وصول کرنے کے لیے گروپ بنے ہوئے ہیں معافیا ہے کلیکشن مافیا الگ بنی ہوئی ہے آپ کو جی کسی سے کوئی بڑی اماؤنٹ وصول کرنی ہے جی آپ وائٹ کالر پرسن ہیں آپ نہیں ہیں میدان میں کودتے اندر سے آپ شریف ہیں لوگوں کے سامنے آپ اندر سے آپ بدماش ہیں لوگوں کے سامنے آپ شریف ہیں جی آپ سامنے نہیں آ سکتے تو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پیسہ وصول کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے جو آپ کی رقم ہے وصول کر کے دینا ہماری ذمہ داری ٹین پرسن ہمارا ہوگا ٹوینٹی پرسن ہمارا ہوگا فائیو پرسن ہمارا ہوگا تو ایسے کو پھر وہ دس فیصد پر پندرہ فیصد پر آپ جی. ٹھیکہ دیتے ہیں جیسے بلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وصول کر کے دے دیں اب وہ جو جسارہ سے وصول کرے گا اس کی بچی کو دھمکائے گا اس کے بچے کو دھمکائے گا اس کو دھمکائے گا اس کی فیملی کے ساتھ تھریٹ کرے گا بہت کچھ ایسا کرے گا کہ فون کرے گا پھر اس کو اٹھا کر لے جائے گا تو یہ بہت ساری چیزیں کرے گا شیشے توڑ دے گا آپ کی گاڑی کے آپ کے گھر کے تو یہ حرکتیں کرتے رہیں گے اور آپ پریشان ہو جاؤ گے اور حتیٰ کے مجبور ہو جاؤ گے پیسے دینے کے ہاں تو ٹھیک ہے آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی پنجابی کی مثال ہے کہ جتنا کھادی گاجر دے ٹےڈونا دے پیڑ نہ ہمارے پیسے ڈباتا نہ آج مشکل پریشانی میں آتا نہ کوئی ڈراتا نہ کوئی دمکات کرتے واپس ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں صحیح پریشانی ہمیں کیا اب یہ اصل میں یہ سب چیزیں یہاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی عدل فرمانے والا ہے اسے اس پتا ہے کہ کس معاملے میں کون کس پر ظلم کر رہا ہے لہذا اس میں میرا مشورہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ہے یہ یہاں آپ میں سے کسی کا کوئی قرضہ دوا کر بیٹھا ہے تو آپ اس معاملے میں شرح رہنمائی لینے کی عادت پیدا کر تھا بھول کی لیتے ہیں ہلکی پھلکی چیز میں بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر ہی لیتے ہیں نا یار اپنی مرضی سے دوائی اتار لیتے ہیں کہ مر نہ جاؤں ایکشن نہ ہو جائے تو اپنی مرضی سے کوئی اٹم کرنے کے بجائے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے کہ یہ کام ہو گیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے مجھے پیسے وصول کرنے میں یہ کام کرنا جا رہا ہوں میرے لیے کیا حکم ہے جو مفتی صاحب کا اس پر عمل کر اچھا اس کے ساتھ کیونکہ مالی معاملات ابھی آئے ہمارے اس میں موضوع کے اعتبار سے ظلم میں تو وراثت کی بات ابھی چل رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ وراثت میں بھی لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وراثت میں کس انداز سے ظلم ہوتا ہے اور اس کا مطلب سولوشن کیا ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ مالی معاملہ سے ہٹ کے رشتوں میں بھی ظلم ہوتا ہے دیکھیں دیکھے کا جو مسئلہ ہے نا جی اس میں تو ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہوتا چلا جاتا ہے جو وارد کا انتقال ہوا بڑا بھائی یا کوئی بھی گھر کا سربراہ سب کو لے کر بیٹھتا ہے اس کو یہ پسند ہے اس کو یہ پسند اس کو یہ پسند ہے بابی رضامندی سے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب سب کو بیٹھا کر وہ بانٹ رہے ہوتے پھر کہتا ہے کہ ہم نے تو سب کی مرضی سے بات بتایا اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کو یہ نہ کرنا ہو اور سب کے بیچ میں وہ منع کرے گا تو لوگ اس کو تھوتو کریں گے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آئے تو بڑی طریقے کے ساتھ کسی مفتی اسلام کے ساتھ بیٹھ کر عالم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ سب کو اس کا حق دے کر ان بھیج دیں یہ مل گیا آپ لوگوں کو اب اگر اس نے کسی کو کچھ واپس کرنی ہے کسی کو کوئی توحفہ دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ اس کا معاملہ ہے آپ سب سے پہلے بغیر اس کو کسی مورلی بلیک میلنگ کرنے کے بجائے آپ اس کو اس کی چیز کا مالک بنا کر اس کو فارغ کر دیں آپ اپنی چودراہٹ نہ رکھیں مہربانی کریں شریعت و دین کے معاملے میں آپ کی چودراہٹ آپ کو مروا دے گی آپ گھر کے بڑے ضرور ہوں گے لیکن شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی آپ کے اندر اہلیت یا پوزیشن نہیں ہے آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ کی اوقات بھی نہیں ہے اب ایسے نہیں ہے ایک عالم ہو ایک مفتی ہو نہ وہ اسے حرکتیں بھی نہیں کرتے وہ عالم اور مفتی ہوتے ہیں وہ بڑی طریقے کے ساتھ وراثت کو تقسیم کرتے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ عالم ہوتا ہی وہ جو خوف خدا والا ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل نوٹسبل ہیں لیجئے اور ابھی کیسا کیا ہے تو پھر اس کی شرح انہوں نے کہیں آپ کے اوپر کوئی الزام تو نہیں ہے اس کے علاوہ تقسیم میں بہنوں کے پیسے کھا جانا بھائیوں کے پیسے کھا جانا نابالغوں کے اوپر کی وراثت جو بنتی ہے اس کے بھی معاملات الگ ہوتے ہیں تو وراثت کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے لیکن بڑا واضح ہے یعنی یہ ایسا ہے کہ اس میں پائی پائی کا معاملہ جو ہے نا وہ شریعت اسلام نے بڑا کھول کر رکھ دی ہے پائی پائی کی بات کھول کر رکھ دی کہ اس کا کیا ہے کوئی اس میں اپنے کو ہماری مطلب ڈاکٹری دکھانے کی یا کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب وہ وراثت کب کیسے تقسیم ہوگا اسلام نے بڑی رشتے گنتی کروا کر ون ون کر کے ایک چیز کھول کر رکھ دی آپ کو کوئی اس میں پنچاط کرنے کی یا اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہربانی کریں جس کی وراثت آتی ہے دیر اینڈ دیر کسی مفتی اسلام کو لیں اور سارے رشتے وغیرہ بیان کر دیں جو چھوڑ کر گئے ہیں ترکہ وغیرہ جو بچ گئے ان کی تدفین وغیرہ کے بعد اب جو بچ گیا وہ سامنے رکھ دیں جو قرضہ ہے جو دین ہے وغیرہ وہ سب سامے رکھ دیں اب جو اس کی تقسیم ہو جائے چپ چاپ تقسیم کر دیجیے اللہ اللہ خیر سلام اچھا یہ اس کو تھوڑا کریکٹ کر دوں میں جی کہ وہ جو ترکہ جو جمع کیا جائے گا وہ سارا جتنا چھوڑ کے گیا وہ سارا اس کا کاؤنٹ ہوگا تدفین کا جیسے آپ نے کہا نا, تدفین, کے علاوہ. تدفین کو بھی بیچ میں کون کیا جائے گا تدفین تدفین نہیں کہا میں نے کہا تدفین کے بعد کیونکہ نکالنے کی کی کی کی کے بعد اصل میں اس کی کفن कفر... میں اس کی تدفین میں بھی اس کا جو پیسہ جی. ہوتا ہے ہو, وہ خرچ کیا جاتا ہے میں جی. نے تدفین کے بعد کہا کہ تدفین کے بعد جو بچ جائے گا جی اس میں اسی کا پیسہ بعد لگے گا نا تدفین کے بعد آپ فرما رہے نا تو ایک یہ کہ تدفین کرنے کے بعد اور ایک یہ تدفین کے ایکسپینس کے بعد آپ ایکسپینس کے کھیتی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جیسے ہی جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے اب بیوہ جو ہے بعض اوقات بے یار و مددگار ہے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے یتیم ہیں ان کی زمین پر قبضہ کر کے ان کے مال پہ قبضہ کر کے پھر اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے تو جو اس طرح کا طرز عمل رکھنے رکھنا لوگ یہ بھی رکھتے ہیں عبد الواج بھائی چیز کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں جی ہم تو گویا کہ حفاظت کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے اس چیز پہ قبضہ کیا ہے بلکہ قبضے کا تو لز بھی کرتے ہم تو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں قبضہ پتہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی بڑے ٹرک سے کرتے ہیں جیسے دو کھیت ہیں یہ مثال کے طور پر دو کھیت ہیں آپس میں ملے ہوں گے جیسے یہ دو کھیت ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں قبضہ کیسے کریں گے یہ کھیت کے بیچ میں ایک ڈنڈی بنی ہوئی ہے پک یہ جب ہل پگڈنڈی جسے کہ یہ جب ہل چرائیں گے نا اس پگڈنڈی کو کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے اور اس کو تین فیٹ یا چار فٹ یا پانچ فٹ ادھر لے کر آگے وہ پگڈنڈی بنا دیں گے جب پھر دوبارہ ہل چرائیں گے پھر اس والی کو ہٹا کے یوں اور اس طرف لے آئیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سارا جتنا رقبہ ہے یہ وہ قبضے میں آ جائے گا اس سے یہ طریقہ دیتے اچھا انز... <خخم> ان قبضہ کرنے والوں کو ان دھوکا دینے والوں کو کیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں آپ کو سب پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں وراثت جو کھا گئے ان کو پتا ہے غلط کر رہے ہیں بیوا یتیموں کا مال کھا گئے ان کی جائیدادوں پہ جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ناجائز انداز سے جو اپنے اکاؤنٹ میں اپنے خزانے میں جو رقم جمع کر کے بیٹھے ہیں سونا چاندی جمع کر کے بیٹھے ہیں اپ کو پتا ہے جو کر کے بیٹھے ہیں تقریباً جیسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلطی جو کی ہے آپ نے ظلم کیا یہ آپ کی چیز تھی ہی نہیں جو آج آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے آپ جو سرمایہ داری یا مالدار کہلاتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کے سرمایہ داری اور مالداری کے اندر کتنی یتیموں کا کتنے بیواؤں کا کتنے حقداروں کا حق کا خون کیا ہو اور وہ خون کا مال جو ہے نا وہ آپ کے مال کے اندر شامل ہو جس کی وجہ سے آج آپ کو بڑے پیسے والے یا بڑے سیٹ یا بڑے مالدار آدمی کہلاتے ہیں کتنے حقوق کتنے لوگوں کے حقوق کھا کر بیٹھے ہو ہوں گے میں سب کا نہیں کہتا لیکن ایسے ہوتے نہیں ہوتے یہ آپ اس کا فیصلہ کر لیجیے میں صرف ایک بات کرتا ہوں آپ سے آپ مرو گے مرو گے موت کا انکار کون کرے گا کیا جواب دو گا اللہ تعالیٰ کو قبر میں یہ مال تو چھوڑ کر مر گئے اب آپ چاہو گے تو اس کے کو مل جائے تب بھی کوئی نہیں دینے والا ہوگا نہیں دینے آپ نے کوئی نشانات ہی نہیں رکھے آپ نے تو سوچا کہ میں سارے گناوں کے سارے ظلم کے نشانات مٹا دوں گا کس کے نشان کو مٹاؤ گے ہر نشان مٹانا آپ کی قدرتی اور آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ رامن نے لکھا ہوا ہے آپ نہیں مٹا سکتے اللہ تعالی نے زمین کو گواہ بنایا ہوا ہے آپ نہیں مٹا سکتے اللہ تعالی نے آپ کے آزا کو گواہ بنایا ہوا ہے آپ نہیں مٹا سکتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے آپ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ختم کریں گے آپ؟ آپ نہیں کر سکتے میری یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ جس کو قبر کا حشر کا قیامت کا سوال کا حساب کتاب کا ظلم کا عذاب کا جس کو احساس ہوگا جس کو ڈر ہوگا ہاں جس نے ان تمام چیزوں سے ہی خود کو فارغ کیا ہوا ہے اور اندازہ زندگی اس کا ایسا ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کس نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھے خاصے لوگ تندرست ہوتے ہیں اس سے بیماری میں پڑ جاتے ہوئے سب سب ظالم نہیں ہوتے میں جنرل بات کر رہا ہوں ایسی ایسی پریشانیوں میں اور ایسی ایسی آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہ ان کی یہ ظلم سے جمع کی ہوئی دولت بھی ان کی شفا کا سبب نہیں بن سکتی ان کو بچا نہیں سکتی اور ایسی ایسی مصیبتوں میں یہ گرفتار ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایسی ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جس کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ اس کو سکون کی نیند آ رہی ہے وہ سویا ہوا ہے اور آپ جو مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ اگر اس کی ساری دولت اس کو واپس کر دو نا سب شاید آپ کو نیند آئی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں خدارہ اللہ تعالی سے در... اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور جو ظلم کر رہا ہے بیوی اگر شوہر پر ظلم کر رہی ہے شوہر اگر بیوی پر ظلم کر رہا ہے میں کہوں معافی مانگو میں نے پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیجے. حق حقداروں کو حق واپس کر دیجیے معافی مانگ لیجے. کسی کا کوئی انعام دبا کر بیٹھے مال دبا کر بیٹھے اس طرح کے دبا کر بیٹھے واپس کر کے معافی مانگ لیجیے آپ نے خرچ کر دیا اڑا دیا بالکل نشین منسین کر دیا بالکل فنش کر دیا آپ دی ڈیفالٹر ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے قیامت کے روز کیا نکیاں دے کر آپ اپنا حساب پورا کرے گے نکیا بھی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے ہم اس لیے جا کر اس کو کہہ دیجئے بھائی آپ کا سارا مال میں کھا چکا آپ خلاصے کروا لیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا اس لیے اللہ تعالی سے ڈرے اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اللہ کے بندوں کے حقوق جو بھی کھاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے غلط کرتا ہے اس لیے خود کو ان تمام زیادتیوں سے بچائیے پڑوسیوں کا مال کھا کر بیٹھ جاتے ہیں پڑوسیوں کے وہ پلوٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں پڑوسیوں کے گھر کے ساتھ اپنی دیواریں اس طرح کھڑی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ تو مہربانی کیجیے اللہ سے ڈریے احمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ایک پیسہ دبایا ہے غالباً تو سات سو با جماعت نماز قیامت کے دن وہ بھی مقبول نماز مقبول نماز پرٹیکولر زمین کے بارے میں نبی کریم علی و تسلیم کا اشاد مبارک ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالش زمین کے معاملے میں کسی پہ ظلم کیا قیامت کے دن اسے سے سات زمینوں کا توک ڈالا جائے گا بخاری حجیب ہے ہی نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے بھائی ابتل بازی بھائی کہ دنیا کی زندگی اور اس میں آسائش اور اس میں پیسے والا اور اس میں کہلانے کی دھن دینا ہمیں باولہ کیا ہوا ہے ہمارے اسلاف آخرت کے لیے دنیا میں جیتے دے یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے حدیث پاک میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا اب وہ کیا رہا ہے وہ دیکھیں تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے لینڈ مافیا بنے ہوئے بڑے بڑے لینڈ مافیا بنے ہوئے زمینوں پر قبضے کرنے زمینوں کے قبضے چھڑوانے کے پیسے لیتے ہیں آپ جا کر مطلب کہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمینوں پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت بھی جی. بالکل ہوئے ہوئے ہیں جی. قبضے ہوئے ہوئے ہیں اور قبضے کروانے والوں میں ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں جی. اور, اور بھی دیگر جو باقاعدہ وہ, وہ لوگ جن کا کام یہی ہے کہ ان چیزوں کو بچانا ہے اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں جی, جی. رشوتیں لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے میں تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اگر یہ نہیں ان کی نوکریاں تنخواہ اس بارے میں آتی تو انہوں نے جاب کی کیوں تھی رشوت ارے ایک تعداد تو وہ ہے جس نے جاب لی اس لیے کہ میں رشوت لوں گا جی. اللہ کی پناہ یار جو جی. لاکھوں روپے دے کر آتے یہ تو لاکھوں روپے تنخواہ کے لیے تھوڑی دیے ہیں ساحسی بات ہے تنخواہ تو چند ہزار ہے رشوت دینے کے لیے اور اس جگہ پر بیٹھ کر ناجائز پیسہ کمانے کے لیے وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور جو ان کو استعمال کر کے لالچی لوگوں کو استعمال کر کے کتے جیسے ہوتے ہیں جن کے اگر رشوت کی ہڈی ڈالی جاتی ہے اور زمانے باہر نکال کر ان رشوتوں کے لیے یہ دم ہلاے ہوئے ان سرمایہ داروں کے پیچھے گھومتے رہتے ہوں گے یہ ان کو شرم کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار اور ذاتی زندگی میں کوئی سکون نہیں ان کی اولاد عزت نہیں ہے جی کوئی عزت نہیں عزت نہیں ہے ادھر جاتے پیچھے بولتا ہے یار پتہ نہیں کم مرے گا یار آپ کے کوئی جینے کی دعا بھی نہیں کرتا ہوگا آپ کے لیے کوئی صحت کی دعا بھی نہیں کرتا ہوگا جو یہ ظالم لوگ ہوتے نا آپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہوں گے غریب لوگ بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ بیٹا دعا کر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے جلدی سے آپ کے لیے بد دعائیں ہوتی ہوں گی یہ جو بڑے بڑے جو ظلم کرتے ہو نا آپ لوگ آپ کے لیے عورتیں بد دعائیں کرتی ہوں گی آپ کے لیے مرد بد دعائیں کرتے ہوں گے آپ کے لیے بچے بد دعائیں کرتے ہوں گے آپ نے ظلم کا انجام کیا پڑا ہے؟ تو بہت ظلم ظلم ظلم ہے میں نے اس کے کئی واقعات بیان کیے لیکن ابھی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں واقع بیان کروں کیونکہ پھر وقت کافی لگ جائے گا مدنی چینل کے کالس بھی جی. کچھ ان کی طرف بڑھتے ہیں جی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 محمد عمران اتاری سگارہ ہوں ماشاء اللہ نگران شعرا کے مدنی پُل بھی بڑے ہی پیارے آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے نگرانی شعرا کا بیان میں بھی آپ الحمد للہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں. میں ظلم کے تعلق سے نگرانی شرح سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کچھ نقلی عبادت جس کو ہم کرتے ہیں تو کیا وہ بھی کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی روزہ مطر کو جسے مثال کے طور پہ ہم رکھتے ہیں تو بولے یہ بھی آپ کی ذات پہ ظلم ہے دوسری بات نگرانی شرح سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا شہزاد حضور جو چھوٹے شہزادے ہیں بلال رضا ان سے آپ کا رشتہ ہے جزاک اللہ خیر دیکھیں نیکی کے کام میں روکنے والا ملا اجازت شرعی جو نیکی کے کام سے بھلائی کے کام سے منع کرتا اس کی شریعت مذمت تو ہے منا خیر اور بھلائی سے روکنے والے کی مذمت کی گئی ہے یہ قرآن کریم میں وہ جو منافع ولید بن مغیرہ, مغیرہ, مغیرہ اس کے جو اس کی جو حرکتیں گنوائی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ برائی سے بھلائی سے بہت زیادہ, روکنے, بہت زیادہ والا والا روکنے والا لیکن ہر کوئی جو یہ روکتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتا ہو یا بھلائی سے روکتا ہو بعد اوقات ایسی صورت حال ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے یا شوہر کو بیوی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بیوی بی نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے شور منع کرتا ہے تو اس کے ہاں شور کے اگر کوئی مقصد ہے شور کے بعد مقاصد ہوتے ہیں تو اب بیوی بغیر بی بی شور کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر شوہر منع کر دے کہ آپ کو نفلی روزہ نہیں رکھنا تو یہ ضرور نہیں ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی بی پر ظلم کیا ہو یا اسے نکی کے کام سے روکا ہو بلکہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی بی نفلی روزہ رکھے گی تو وہ گناہ گار ہوگی یہ جو شرعی کام ہے یہی اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو یہ چیز ہے کے کی تو ارض یہ اور دوسری بات رہی کہ شہزادہ بلال تو ان سے میرا رشتہ یہ ہے کہ یہ میرے آقا زادے ہیں آہا. یہ میرے پیر زادے ہیں یہ اللہ. میرے سردار زیادہ ہیں کیونکہ یہ شہزادے ہیں سبحان اللہ. یہ شاہوں کے زادے ہیں سبحان اللہ. یہ امیر سنت کے شہزادے ہیں تو میری پیر کی اولاد ہیں یہ ان سے میرا رشتہ ہے اور اللہ مجھے ان کی عزت اور تعظیم محبت عطا فرمائے اور حضرت امام علیہ سنت رحمتہ اللہ علیہ نے سراحت فرمائی ہے فتح و رضویہ میں کہ پیر کی اولاد کی تعظیم کرے اگرچہ بے حال پر بھی ہوں یہ اعلیٰ حضرت نے سرات فرمائیے فتح و رضویہ میں کہ اگرچہ ان کا حال درست نہ ہو تب بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے مگر یہاں تو شہزادوں کا حال ایسا ہے کہ دوسروں کے حال اچھے کر دیتے الحمد الحمدللہ تو اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ دراز کرے آل سلو البی آل اچھا عمران سلو بھائی کی جو چیز جو م. میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ ڈیفائن ہو جائے کہ نوافل کی کسرت کسی بھی قسم کی نفلی عبادات کی کثرت کیا اپنی جان پر ظلم کرنے میں آتی ہے دیکھیں گلو کرنے کی تو اجازت نہیں دی جاتی اور اعتدال کا درس اسلام و دین نے ہمیں دیا ہے تو ایک عورت کو دیکھا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو وہ کسی بمبو سے یا پلر سے رسی سے باندھا ہوا تھا تو اس کو عقائد دو جان صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا یہ کیا ہے تو کہا کہ اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے تاکہ یہ گرے نہیں اور اس نے نماز وغیرہ پڑھنے میں عبادت کرنے میں اس نے کہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اسے اس کو رکنے کا کہا غلب نیند کے وقت وہ ہاں دعا بھی بنا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام اعتدال یعنی باقاعدہ واضح حدیث ہے غریبی میں بھی اعتدال ہے امیری میں بھی اعتدال ہے عبادت میں بھی اعتدال ہے یہ عاقع ہو جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اعتدال کہتے ہیں میاں روی کو بیلنس کو اور افراد اور تفریح سے بچنے کو ماشاء اللہ فرمانا نہیں تو نہ آتے یار آپ جو اگلی کال کی طرف آپ تو شرمندہ کر دیتا یار ہم لوگوں کو یار اگلی کال کی طرف میرا نام حمد اکمل تاری ہے سدار آواس میں بات کر رہا ہوں نگرانے شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم نے جو ظلم کی جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور اور ایک کمزور ہے وہ اس کے اوپر نہ وہ تشدد کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اس کو بند کر یا کوئی کسی کی بھی تکلیف اس کو دیکھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یہ ظلم کی صرف یہی ڈیفینیشن ہے کہ ایک طاقتور نے کمزور کو اپانا ہے یا ظلم کی کوئی اور بھی ایسی صورتیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہم کو پتا نہیں اور بے خیالی میں ہم سے وہ کام نہ ہو رہا اس کے اوپر تھوڑی سی کرم فرما کر وضاحت فرما دیکھیں امیر سنت کا رسال ظلم کا انجام اس میں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ظلم کے متعلق اس کی بہت ساری صورتوں کو آپ نے واضح کیا ہے میرا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مشورہ ہے داود اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کو لے سکتے ہیں ظلم کا انجام ما ماشاء اللہ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ کرسی کے ساتھ جی تو آپ چینل کے ناظرین آپ اپنی کال بھی کرتے رہیے اور ایس ایم ایس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نگرانی شرط انشاءاللہ وہ رسالہ آپ دیکھ لیں گے تو ہوگا باقی صرف یہ نہیں ہے کہ کمزور طاقتور جب کمزور کو دباتا ہے تو وہیں ظلم ہے کئی کمزور بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے کمزور مطلب کہ یہ کہ کمزور بھی اپنے آپ کو وہ اسی حرکتیں کر جاتے ہیں یار جاری نوٹ پڑھ لیں آپ میرا مشورہ ہے ظلم کا انجام مثالہ تو اس میں کافی چیزیں آپ کو کھل جائیں گی میں بس دو تین مثالیں دوں گا تو وہ آپ کا موضوع طبیل ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاء اگلی کوش دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ترسرا لبیک میں حاضر ہوں نگرانی شرح کی بارگاہ میں سوال ہیں حضور آج سے پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک قزن زاد بھائی ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا قاتل جو تھا وہ یعنی پکڑا بھی گیا ہے جیل میں ہے کافی عرصہ گزر گیا ہے کیس چل رہا ہے ابھی تک کیس مکمل نہیں ہوا بعض ان کے جو گھر والے ہیں ان کے جو اس کے ذاتی گھر اس کی ماں باپ ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قاتل کو پھانسی دلوانا ہے اور اس کو اس کس طرح اس نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے اور مارا بھی بے قصور ہے ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس قاتل کو اس کے ہاتھ پر چٹ دیں اور اس کیس کو ختم کر دیں لیکن اب اس کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کی جو بدلہ ہے لینا ہے اس حوالے سے نگرانی شورا کی بار میں یہ عرض ہے کہ آپ اس حوالے سے تعال خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جس گھرانے پر یہ مصیبت و پریشانی اور صدمہ گزرا ہے میں ان سے تعزیت کرتا ہوں اور جس ماں کا لال جاتا ہے اس ماں کو پوچھیے کہ اس پہ کیا بیتتی ہے اور یہ ناحک قتل یہ ظلم عظیم ہے اللہ کریم اس سے ہمیں محفوظ فرمائے گناہ کبیرہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کی شریعت اور اسلام اور دین نے سخت مذمت کی ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنے پر آماد ہو جائے قتل تو اب یوں کرتے جیسے کسی کو تھپڑ مار دیے انہوں نے حالانکہ چہرے پر تھپڑ مارنا بھی یہ گناہ منع ہے اس کو منع کیا گیا ہے تو یہ تو قتل کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رہیں فرمائے اور دیکھیں شریعت اور اسلام میں احساس بھی رکھا ہے اور وہ ساری اس کی صورتیں رکھی ہے لیکن یہاں پر مدری چینل پر بیٹھ کر ہم کسی خاندان یا کسی فیملی کو ایک ایسے کیس میں کہ جس کا مقدمہ چل بھی رہا ہے وہ جیل بھی ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ہم اس پر کو ان کو رائے ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں پو خود کو میں پاتا میں البتہ یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ جو بھی مکتول کے گھر والے ہیں انہیں جو مشورے مل رہے ہیں وہ ان مشوروں کو لے کر اپنی رائے کو لے کر مفتیا نے اسلام سے رابطہ کر لیں دار سننے سے رابطہ کر لیں کہ میں کیا کرنا چاہیے اسلام دین و شریعت جس طرف آپ کی رہنمائی کرے آپ وہ راستہ اختیار کیجئے کہ اسی میں انشاءاللہ آپ کی دنیا کی بھی بہتری ہوگی اسی میں آپ کی آخرت کی بھی بہتری ہوگی کال چلائیے اگلی کال کی سود کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا جب اس نے مجھے بتایا کہ میں سود کی دلدل میں پھنسا ہوں تو مجھے یہاں سے باہر نکالو میں نے جس بندے نے اس کو سود لیا ہوا تھا تو میں نے اسے بات کی کہ یار آپ اس کا سود نکالو آپ اس کی ایکچوئل رقم جو آپ کی مکمل رقم ہے مجھے وہ بتا دو میں آپ کو دے دوں گا اس نے کہا جی میری اتنی رقم ہے میں نے اس کی رقم دے دی وہ تقریباً رکھ گاؤں نے بہت ڈھائی لاکھ کے پاس تھا میں نے اسے کمٹمنٹ کر کے اس رقم چاہے دو قسطوں میں دی تین قسطوں میں دی لیکن اب میں خود تنگ ہو چکا ہوں اس کا لیکن اپنے دوست کو کہتا ہوں نے آپ کی رقم دی ہے وہ مجھے کائنڈلی مجھے واپس کر دو چاہے تھوڑی تھوڑی چکر میں کر دو واپس لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کیا بتائیں میں کیا کروں کیا اس کو معاف کر دوں کیونکہ میں معاف کرنے کی پوزیشن میں تو میں بھی نہیں ہوں تو میرا یہ سوال ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں کو ایسا درمیانی راستہ بتائیں جو میں اس کے ساتھ طے کر لوں دیکھیے معاف کرنا کرنا تو خیر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ خود فرما لیں کہ میں معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور وصول کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے جو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے اور یہ بھی ہم اس سے نظر لگتے ہیں کہ وہ بیچارہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے خود بھی کہا ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ تھی وہ بھی کراس ہو چکی ہے کہ میں دے دوں گا تو اب سب پر نظر رکھیں کہ جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے اور تاریخ گزر گئی اور آپ کو رقم نہیں مل رہی ہے آپ صبر سے شکر سے زندگی گزاریں اور اس شری تقاضوں کے ساتھ اپنا تقاضا باقی رکھیں کہ مجھے دے دو لیکن تاریخ گزر جانے کے بعد جتنی رقم آپ نے قرض دی ہے اتنی رقم آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا میرے اعلیٰ امام میں رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یوں ما... آپ نے معاف کرنا ہے کا نہیں رکھا تھا کہ میں معاف نہیں کرتا ہاں جی کیونکہ مجھے جتنی رقم میں نے دین نا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے جی جی تو وہ ثواب کمائیں ثواب پر نظر رکھیں واویلا کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے تو پتہ چلا رقم تو ملی نہیں مرتے دم تک ثواب بھی ملنا تو وہ بھی چلا گیا تو رقم بھی اللہ آپ کے دلا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب سے بھی محروم نہ رکھے کہ جو اس طرح نرمی کا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اس سے اس کے لیے نرمی کا برتاؤ فرمائے گا نرمی کا اہتمام فرمائے گا تو میں یہی عرض کروں گا ہے ویسے پریشانیاں بہت ہیں ویسے میری مدنی التجا ہے تمام تر ناظرین سے کہ برائے کرم قرض دیں لیکن سود پر نہ دیں سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں خاندان کے بعد ایسے افراد ہوتے ہیں چند ایک دو تو افراد ہوتے ہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے ٹھیک ٹھاک مال و اسباب عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں میری مدنی التجا ہے کہ خاندان کے جو درمیانہ قسم کا جو طبقہ ہے جو کچلا ہوا بھی ہوتا اور ایک بالکل غریب ہوتا جو ہے جو بہت کچلا ہوا ہوتا ہے آپ اپنے خاندان کو اٹھائیں بار کچھ بھی نہ دیں اگر نہیں دینا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے بار کچھ بھی نہ دیں آپ کے خاندان کے آپ کے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ضرورت مند ہوں گے آپ ان کو دیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو تجھے کو ضرورت ہو تو مانگ لینا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے میری ریکویسٹ یہ آپ سے کہ آپ یہ نہ کریں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا اگر ضرورت مند نہیں لگتا تو اس کو آفر کرنے کیوں گئے آپ چپ چاپ اس کو دے کر آ نا ضرورت ہو یا نہ ہو پہلے تو یہ کہا آج ضرورت دولت مندوں کو بھی دولت کی ضرورت ہے تو بیچارے جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اب وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں قرضے میں ہوں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں پریشان حال ہوں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے کن کن علاجوں میں میرے کتنے پیسے لگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا وہ نہیں بتا سکتا کہ میری آمدنی کے ذرائع محدود ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا بتائے گا تو آپ بولو گے کہ یار یہ بھیک مانگتا ہے اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہوتا ہے پھر اس کے لیے آپ دس باتیں کرتے ہو مارکیٹ میں بیٹھ کر آپ جو بھی خاندان کے عام لوگ ہوتے ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ مطلب آپ کچھ بھی نہ دیکھیں کہ یہ میری تعریف کرے گا یا یہ کرے گا یا وہ کرے گا اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے میں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو خاندان کے سے لوگ ہیں آپ کو اللہ تعالی نے کروڑوں اربوں روپے دیے ہوئے ہیں آپ درا در پراپرٹی پراپرٹی لیے چلے جا رہے ہیں آپ درا در مطلب کہ کام پر کام کیے چلے جا رہے ہیں بزنس اور بزنس کیے چلے جا رہے ہیں آپ کی جائیدادیں آپ کی املاک آپ کی پراپرٹی آپ کے بنگلے آپ کے سارے بینک بیلنس یہیں رہ جائیں گے ہاں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی کسی کو قرضہ دیا آپ نے معاف کر دیا کسی کی مدد کی کسی کا اس طرح کا آپ نے کام کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ نیک ہی آپ کے کام آتی رہیں گی آپ مسجد بنا دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا ہے میرے کو کہ جس کو میں دے سکوں آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ایسا بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا ایک الگ بات ہے مسجد بنا دیں میں مطلب کہ دولت کے امبار کھڑے کرنے کے بجائے آپ قیامت اور آخرت کے لیے اپنی رقم کو جمع کریں میں یہ آپ قرض کرنا چاہ رہا ہوں لوگ مختلف ممالک کی بینکوں کے اندر اپنا سرمایہ جمع کرواتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ سیف ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا وہاں بھی سرمایہ محفوظ نہیں ہوتا حکومتوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ کر بھی آپ کے اکاؤنٹ کو سیز کروا دیتی ہیں میں بہتر نہیں کہ آپ وہاں پر رقم جمع کروائیں اپنی جہاں پر رقم ضائع نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اچھی انداز سے ملے گی بہتر انداز سے ملے گا اللہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض حسنہ کا فرما رہا ہے کہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو کون اچھا قرض دے گا اللہ اللہ تو اللہ کو اچھا قرض دینا یہ ایک اس سے برا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ اپنے خاندان میں اپنے رشتے داروں میں اپنے پڑوس آس پاس میں نظر رکھے یقین مانیے اتنی غربت ہے اتنی غربت ہے مالدارو اے سرمایہ دارو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں میں ان سب سے عرض کرتا ہوں کہ اے مالدارو اے سرمایہ دارو غریبوں میں جا کر ان کی غربت مٹانے کے لیے ان کو خدارہ آپ جا کر ان کی مدد کر کر آ جائیں یہ کہہ کر نہ آئے کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا یہ ضرورت مند ہے ہر آدمی ضرورت ہے یار آپ ضرورت مند نہیں ہو کہ اتنا پیسہ ہے پھر بھی زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھ کر آ جائیں اپنے خاندانوں میں دیکھیے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار لگا دیں روزگار لگا دیں اللہ نہ کرے ڈوب جائے پھر کھڑا کر دیں پھر ڈوب جائے پھر کھڑا کر دیں آپ کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنا دیا پیچھے سے آ ہی رہا ہے آپ کی پائپ لائن تو چل ہی رہی ہے نا تو ان شاء اس طرح یہ ہمارے پورے معاشرے میں اگر یہ چل گئے ہمیں تمام سرمایہ داروں سے جو اللہ اس کے رسوم سے محبت کرنے والے ہیں میں سب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت غربت ہے بہت غربت ہے اتنی غربت ہے کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتا اچھا آپ بھی بیٹھ کر باتیں کرتے ہو گئے کہ غربت ہے آپ ایک مہینے کی اپنی ہوٹلنگ کا بل جو ہے نا یہ کسی غریب کے نام پر دے دو یار ایک مہینے کی ہوٹلنگ کا بل ایک دفعہ کی ایک مہینے میں آپ نے کہا چھ دفعہ ہوٹلنگ کی ہے جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہے تو اس کا ایک میل بھی اگر آپ کسی کو دیتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر گھر کے مہینے کا خرچہ ہوگا وہ تو کریں کچھ عام آدمی جس کو اللہ نے تھوڑی بہت وسط دی ہے وہ بھی پانچ ہزار روپے کی کسی کی مدد کر سکتا ہے کہ یار مہینے کے پانچ دس ہزار روپے کا غصہ لے لینا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس کے حلال میں اور برکت دے اتنے سید زادی آپ کو ملیں گے سادات کرام ملیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ملیں گے جو مالی حوالے سے اور زیادہ غربت کے دن گزار رہے ہوں گے آپ ڈھونڈے یہ ڈھونڈے اللہ نے آپ کو دیا ہے مین مانگے دیا ہے آپ ڈھونڈے ان کو جا کر دیں غریبوں کی ان طرح مدد کریں آپ کی مسجد آپ بولتے ہیں ہمارے غریب کون ہے مسجد کے امام اگر آپ کے علاقے کا مسجد کا امام ہی غریب نہیں ہوگا کہ امام کے پاس کیا? اپنے مکان ہیں امام کے پاس اپنی گاڑیاں مسجد کے امام ہے مسجد کا موسن غریب نہیں ہوتا آپ کا مسجد کا موسن غریب نہیں ہوتا یہ کا مالدار ہوتا یہ کیا مطلب کہ سولہ تو سیسی گاڑی میں پارک کر کے احسان دینے کے لیے آتے ہیں امام سب کیا مطلب کہ جیپ میں آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں نہیں ہے اگر ڈھونڈے تو بہت ہیں مسجد میں ایک سے ایک بیچارے پڑے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا دیکھیں خدا, را خدا را نظر کریں اور اپنی اس پوری دنیا سے باہر نکل کر دنیا میں بہت غربت ہے آپ جائیداد پہ جائداد پراپرٹی پہ پراپرٹی بنانے جا رہے ہیں آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کب بھوم آتا ہے کب تیزی آتی ہے کب مارکیٹ ملجل آتی ہے اور آپ کے مطلب خزانوں کے منہ کھلتے ہیں یار یہاں لگا دو یہاں لگا دو یہاں لگا دو اچانک ٹھا کر کر کوئی سونامی آتا ہے اور آپ کا سارا وہ تختہ بٹھا کر چلا جاتا ہے پیسہ کسی اور سیکٹر میں نکل گیا آپ کا آپ کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلا میری بات سے اگر آپ کا اتفاق نہ ہو تو مجھے کہیے گا مہربانی کریں یقین مانیے اتنی غربت ہے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا اتنی غربت ہے آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار نارمل آدمی کی سیلیری کی ایوریج بن جاتی ہے اور نارمل اگر گھر کا خرچہ لینے کے لیے جائے نا تو پچیس سے تیس ہزار بنتا ہے ہر نارملی لاکھوں لوگ وہ ہیں معاشرے میں لاکھوں لوگ وہ ہیں جو ہر ماہ دس پندرہ ہزار روپے کے ڈیفیشیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں دس پندرہ ہزار کا ڈیفیشیٹ چل رہا ہوتا ہے لوس چل رہا ہوتا ہے ایک عام فرد کے میں بات بالکل صحیح اللہ تعالیٰ کی کروڑ کرم ہے مجھے الحمدللہ اس کی ضرورت آ نہیں ہے کوئی آپ کو یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ کوئی اپنے لیے کر رہا ہوگا یا الحمد للہ رب قریب کا کروڑوں کرم ہے رب قریب کا کروڑوں کرم ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا میں عام آدمی کے لیے کہ میں ایسے نہ میری وہ پوزیشن ہے نہ میں اس کا اس چیزوں کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے لیکن ایک عام مسلمان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ دیں بہت دیں اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ دیں اللہ کرے دل میں پھول بڑے پیارے بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بھی گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا ہمارا مرحلہ ہے اگلا سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی اس کی طرف سے جلدی اللہ جی جلدی سے آگے جہاں اور بھی ہیں آپ کو تھوڑا جلدی لگتا ہے ابھی اور بھی ہیں ابھی تو پہلا سیگمنٹ میدان میں آ رہا ہے اور ایک سوال اگر چھوٹا سا کر لوں اس سے ریلیٹڈ ہے جو گفتگو فرمائی آپ نے ابھی یہ ایک جہد بیان فرمائی کہ جو ہے نا یہ جو پیسے والے ہیں وہ یوں کریں غریبوں کا درد غم جذبہ کیفیت آپ کی اپنی ایک ہے اور آپ نے وہ چیزیں بیان کی اور ایک ترغیب اشارت فرمائی کہ پیسے والے جو ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحب حیثیت کیا ہے صاحب سربت کیا ہے مال و دولت دیا ہے تو وہ اپنے بالخصوص اپنے قرب و جوار والے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں یہ آپ کا پہلو بجا بالکل دروس اللہ اللہ توفیق دے عمل کرنے کی لیکن دوسری طرف جو خاندان کے معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو جن کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہیے بسا اوقات جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو ان کے جو پھر معاملات تبدیل ہوتے ہیں وہ مدد کرنے والے کو چوکنا کر دیتے ہیں اور وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس کی مدد نکل مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے دیے کہ جی آپ کچھ کام کر لو اب حضرت صاحب جو ہے وہ تفریح کرنے ہی نکل گئے پاکستان ٹور پہ نکل گئے تو اب ایسی کنڈیشن میں اس کا حوصلہ کیسے بڑھے اور اس بھائی باپا کا مدنی پھول رس کر دیتا ہوں جی امیر سنت مدد کرنے والوں کو بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کی مدد کرنی ہے کسی کو چندہ دینا دیکھ بس سر دیکھو مر کر بد دیکھو چلے جا جی امیر سنت کا بہت پیارا مدنی ہے بات دینے والے نا دیکھ کر کیا کیا یہ کیا میں نا یہ ان بےچارے یہ وزن ہو جاتے ہیں آپ نے مدد کی ثواب کھڑا ہوا نا آپ نے اچھی نیے سے کسی کے مدد کیا سواب کھڑا ہو گیا آپ اپنا ثواب کھڑا کریں چلے آگے بڑھیں ابھی تو کہہ رہے ہیں ستاروں سے آگے جاؤں اور بھی اللہ آپ کو برقر دے آپ ڈیبیٹ چینجر ہیں تختہ ہی پلٹ رخ بدل دیتے وہ ترغیب دلائی کے خرچ کریں خرچ کریں اگر وہ مالدار سب خرچ کر دے گا تو اس کا اور اس کی اولاد کا کیا بنے گا اکثر وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنے حضور لوگوں کے پاس کہ یہ خرچ کر بھی دے نا تبھی ان کی ساتھ پشتے کھائیں گے اتنے لوگوں کے پاس مسلمان میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا میں مسلمانوں کے پاس اتنا روپیہ ہے عبد الواجدھائی اتنا روپیہ عرب دنیا میں جائیں رشیا میں چلے جائیں آپ مطلب کہ یو کے یورپ امریکہ میں چلے جائیں ادھر ادھر چلے جائیں پاکستان میں دیکھیں آپ ہند میں چاہیں آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں میں پریکٹیکلی جانتا ہوں پریکٹیکلی جانتا ہوں ہمارا کامی مدنی ہتھیار کرنا ہے چندہ کرنا ہے دعوت اسلامی کے لیے ٹھیک ہے اتنا روپیہ ہے مسلمانوں کے پاس اتنا روپیہ ہے اتنا سونا اتنی مطلب کہ جائیدادیں ہیں مسلمانوں کے پاس کہ اگر یہ مطلب کے تقسیم کرنا شروع کرے نا جی یہ ایک سال خالی رکھ لے نا میرا حسن زن مسلمانوں سے غربت ختم ہو جائے جی اپنی زکوٰۃ کو روپر دے نا بھی تب بھی غربت ختم ہو جائے جی یہاں تو میں زکات جی کے علاوہ نفلی صدقات جس کی شریعت ترغیب دلائی ہے جی میں تو اس کا بھی کہہ رہا ہوں جی غربت ختم ہو جائے پریشانی ختم ہو جائے اسلام نے ان تمام تر چیزوں کے لیے ثواب اور بڑے مطلب اس میں مواقع رکھے مگر یہ نہیں رکھتے دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں کب ایسا کہا گیا کہ ختم, آپ ختم کر دیں آپ کی جو بھی ضرورت ہے جی کہ جو آپ کو محتاجی سے بچائے آپ کی بچوں کو محتاجی سے بچائے جی آپ وہ اپنا سیو کر لیں جی اس کے بعد ہم؟ آپ رکھیں ارے یار مطلب کہ مینک آپ دیکھیں یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے نا آخری میں بیس تاریخ کے بعد بینکوں والے فون کرنے شروع کر دیتے تھوڑی رقم ہمیں دے دو تھوڑی رقم ہمارا بیلنس اچھا آ جائے گا یہ بینکوں کو نواز رہے ہوتے ہیں اپنی رقم جمع کروا رہے تو اپنا بینک بیلنس بڑھا کر تاکہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ان کا انکرین غریب نے کبھی فون کیا تو آپ نے کبھی ان کو دیا نہیں یہ مطلب اس اس مردار پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی والی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرمایہ داروں کو مال داروں کو واقعی دل عطا کرے आमीन, आमीन, دل نہیں ہے میں نہیں کہتا سو فیصد بعض ایسے ہیں جو دیتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں میں جانتا ہوں ان کو کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے اور واقعی اچھا دیتے ہیں اللہ ان کو اور عطا کرے رسک کے حلال ان کو اور دے اور اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت عطا فرمائے اور سے مراد ان کو برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کی بے حصہ مفرت فرمائے ایسا نہیں نہیں ہے معاشرہ ان لوگوں سے بالکل خالی نہیں ہے لیکن میں کہوں کہ اس کا شاید ون پرسن ہوگا جو کرتا ہوگا اللہ تو چلیں نگرانی شورا نے دعائیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں ہم بھی نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں بھی دے سکتے ہیں جی جی بھی دے سکتے جب دو انڈے والا ایک انڈا دے سکتا ہے جی تو ہم کیا دس بھی پچاس روپئے نہیں دے سکتے میں نیت تو بھی کر سکتے ہیں بھی کر سکتے کر سکتے بھی کر سکتا 100 روپے میرے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے نا یہ بھی کر سکتا ہے 100 روپئے تو یہ بھی کر سکتا ہے اگر یہ عام آدمی جو کہ جس کو پتا ہے کہ میں سو کا کر سکتا ہوں سو سو روپیہ صد کرے تو صحیح ہر مہینے آپ کو یہ روپے کا صدقہ سال کا مہینے کا کروڑوں روپئے کا صدکہ بنے گا یہ جتنے بھی جو چھوٹے لوگ ہیں نا آم میں ہوں میں سو روپیہ سب کر سکتا ہوں الحمدللہ للہ سو روپیہ کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ ایسے میرا خیال ہے اس زمین خالی باب المدینہ کی بات کروں تو مہینے کا سو روپے صدقہ نکالنے والے مرد اور عورتوں کو اگر جمع کرے گا تو ان کی تعداد نہیں تو نہیں دس سے پندرہ لاکھ روپئے دس سے پندرہ لاکھ تو بنے گی کم اس کم جیسے زیادہ زیادہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اب سو روپئے حساب لگائے کتنے ہوئے کیلکولیٹر میں کروڑوں روپئے ہو گئے کروڑ روپے ہو گئے سو روپے صدقہ کروڑ روپے ہو گئے یہ کروڑ روپے جن غریبوں میں جائیں گے تو کتنی غربت دور کرنے کے لیے اور کتنی پریشانی دور کرنے کا سبب بنیں گے جی صرف سو روپئے مہینے کا صدقہ, جی صدقہ, صدقہ بوک سکتے ہیں اپنے گھر میں دعوت اسلامی والوں نے دیا ہوا ہے آپ وہ دعوت اسلامی کے لیے دے رہے ہیں آپ کو چلو آپ کو لگتا ہے غریبوں کو دینا تھا اس کے لیے الگ رکھ لو یار ہم کہا کہتے ہیں کہ غریبوں کا پیٹ کاٹ کر آپ دعوت اسلامی کو دو لیکن کریں تو صحیح دعوت اسلامی کے بعد جمع کرا دیں سو سو روپئے لیکن ہمارا تو مصرف الگ ہے نا ہمیں تو آپ دیں کس طرح منائیں گے اتنے سارے اوشا رسول آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ساڑھے تین سو سے زیادہ جامع لاکھوں لاکھ لوگ آ کر کھا کر چلے جاتے لاکھوں لوگ آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا علاج ہو جاتا ہے کتنے سینکڑوں کا مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہم ان کی جیب سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں میں نے کیا کہا دینے والے ہیں لیکن نہ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہاں اور دبا کر بیٹھنے والوں کی تعداد جو اپنے ہی مال پر ناغ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اللہ محفوظ فرمائے اور ہمیں دینے کا دل بھی عطا فرمائے اور مال بھی عطا فرمائے جس حالات اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں مدنی سوٹی ہے گیارہ سوالات آپ کر سکیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ہمارے جی مطلوبہ مراد تک پہنچنا ہے جی مطلوبہ مراد تک پہنچنا ہے کوئی ہنڈا نہیں آئے گا اس لیے مراد جو بھی ہے مدنی بھی بہت مبارک بہت جی بہت مبارک نہیں جی بس اتنے کہوں گا مبارک ہی اور ہنٹ نہیں دیں گے شروع ہنٹ نہیں تو ہمارے یہاں تو جو فرد ہو مقام ہو چیز ہو مبارک ہی ہوتی جیسا نام مبارک ہو یا نا مطلب یہ مبارک نہیں نام بھی ہو سکتا ہے نام بھی ہو سکتا ہے ابھی تو آگے چلیں مجھے لگ رہا ہے کچھ نکل جائے گا چلائیں جی کھڑی چلائیں آپ میدان میں آ جائیں ذرا مرد اللہ اکبر گھڑی چلائے بغیر سلمان بھائی اللہ جی لا بھائی جواب دیں گے. لا کسی کسی کا میں بھی دے دوں گا عورت عورت بھی نہیں ہے لا مکام مکام لا, لا خوشے ہے تو ہے نعم شہ ماسب اللہ کو کی شہ جی گھڑی بھی جاری ہے سبحان اللہ کیا بات ہے گھڑی زمین پر موجود ہے وہ شہ زمین پر بھی ہوتی ہے نعم پانچ سوال ہو گئے نا چھٹے سوال کی طرف بڑھنا بڑی نوکھی اور اوکھی چیز لے کر آئے اور زمین پر ہی ہو ہے جی کسی نبی سے اس کو نسبت ہے بالکل میں کائم دہ بالکل قائم برائے براہ راست جی وہ میں اور جگہ جواب دیتا آپ کیا فرمارے نہیں نبی سے اس کو نسبت برائے راست نسبت نہیں نبی سے نسبت نہ براہ راست ہم نے بڑی پلاننگ کری ہے اس کسوٹی کے لیے گھر بھی چل رہی ہے نگرانی شرح سوچ بھی رہے ہیں ناظیم دیکھ بھی رہے ہیں شبحان اللہ وہ شے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ہے کسی ایک جگہ سے خاص نہیں ہے پاکستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے جی کتنے سوال ہوگا؟ سات ہو گئے سوال ہے یہ بھی ایک ماشاء اللہ فیضان مدینہ لے کر آئے نامہ فیضان, فیضان مدینہ سبحان اللہ اور نوک مسجد مسجد تو نہیں ہے مقام نہیں ہے لا مقام کا تو منع کر چکے تین سوال باقی ہیں اور گھڑی بھی چل چکی دوبارہ ماشاءاللہ اللہ مدنی کسوٹی جاری وہ ساری ہے شورا نے دیکھی جی شورا. سوال ان کو کرنے دے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سوال کریں گے ہم جواب دے رہے ہیں نو آٹھ سات کو تحریر ہے تحریر تو نہیں ہے جی لا یہ میں نے فیضان مدینہ جی کے ریسی کر دیا تھا صرف. لا کچھ ہنٹ دے دیا جائے سلمان بھائی نہیں نہیں کوئی ہنٹ نہیں ملے دو سوال باقی ہیں تو آخری سوال بھی کام ہو جاتا ہے گھڑی بھی چل رہی ہے کسی بلی سے نسبت ہے براہ راست نسبت نہیں ہے جس سے داتا صاحب سے خواجہ صاحب سے امیل سنت سے ایسا نہیں لا گیارہ اور آخری سوال میرا گمان ہے آپ نے مدینے میں بھی دیکھی زیارت ہوئی ہوگی اور پاکستان میں بھی میرا گمان ہے بھی اور نہیں میرا گمان ہے ٹھیک ہے ٹائم بھی چل رہا ہے یہ تو نہیں پتا آپ کی مدینے میں ٹائم پورا ہو گیا تو پھر سوال یہ چلا جائے گا پانچ سیکنڈ جب آپ چار تین کھانے کی تو نہیں لا تو آپ وہ نہیں ہے عورت نہیں ہے مقام نہیں ہے شہ ہے زمین پر ہے نبی سے براہ راست نسبت نہیں ہے پاکستان میں بھی ہے مسجد نہیں ہے تحریر نہیں ہے ولی سبراہ راست نہیں ہے کھانے کی چیز اور نہیں کھانے کی جو نہیں, ہے. جو نہیں ہے بڑی لغت کا خیال کرتے ہوئے سلمان بھائی نے فرمایا نہیں بالکل جی دوبارہ اس کو دوہرا جو میں نے مرد نہیں ہے عورت نہیں ہے مقام نہیں ہے شے ہے زمین پر بھی ہوتی ہے براہ راست بالکل میں اس پر بالکل قائم دائم ہوں زمین پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے اور یہ بھی درست ہے اور زمین پر ہی ہوتی ہے یہ بھی درست ہے ٹھیک ہے کسی نبی اور ولی سے برائے رات تعلق نہیں ہے پاکستان میں بھی ہے مسجد نہیں ہے تحریر نہیں ہے کھانے کی چشے نہیں ہے بھی اور میں بھی نے بل عموم بچے پسند کرتے ہیں مجھے ہٹ دینے لگ میں تو دے دوں گی ہو گئے جی امیر ایسے سنا تھا بہت پیارا مدنی گلدستہ بھی اس پر اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ہٹ دیا ہے مدنی گلدستہ منفرد اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ گلدستہ جس وقت بنا ہوگا نا اس وقت آپ موجود ہوں گے جائیں پہنچ نہیں رہے مرد بھی نہیں چھ ہے کھانے کا انکار کیا کھانے کا اصل میں کسی نبی سے نسبت بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت مبارک بہت مبارک ہے برکت والی ہے الحمان اور اکثر جیسے اولیاء کے اس کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وہ تو خیر میں پہنچ گیا لیکن وہ آپ کی مراد بارش ہی ہے جی بارش ہی ہے صحیح جواب ہے میں بارش ہے لیکن میں آپ کے جوابات میں تردد میں ہوں بارش ہے بارش کا بارش کا پانی لیکن شاید کئی ایسا لگتا ہے کہ جوابات میں کئی سکم ہے دوبارہ سنا دیں آپ کو دوں دوبارہ بتائیں کہاں ہے مرد نہیں ہے اس میں کوئی نہیں نہیں وہ چھ کے بعد آ رہے کے بعد زمین پر بھی ہوتی ہے زمین پر ہی ہوتی ہے براہ راست کسی نربی سے نسبت نہیں ہے براہ راست نسبت نہیں ہے ہر ہر بارش کو تو نسبت نہیں ہے چلیں جواب تو درست ہو گیا جب درست ہو گیا بارش نہیں یہ کب پہنچ گیا تھا بارش پہنج پہنج پہنج بارش, بارش پر کب اعتراف کرتا ہوں کہ آخری سوال تک بھی چانسز ہیں کہ پتا چل سکتا آپ کب پہنچے تھے سب بتا دو اندر کی باتیں بتا دینا تھوڑا سکھا دے اس پر کبھی اور ٹائم بتا دیں گے نہیں آج براہ راست ہی بتا دیں آج نہیں چلو ہو جاتا ہے یار سپتا نہیں نا کھلا ہو گیا ابیر کا جو گلدستہ بنا تھا پچھلے سیزن میں بنا تھا گلدستے پچھلے ہوتی ہیں اچھا یہ حضور موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں دوسری جہد سے کہ کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا برا سلوک کرنا اور حق مارنا اور ٹارچر معاملہ یہ بھی امیر الی سنت کی زندگی کے بارے میں جب ہم مختلف پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جب آپ نیکی کتابت جو ہے وہ دیا کرتے تھے جو لوگ جو ہے وہ عزت و احترام کی نظر سے بعض اوقات نہیں دیکھا کرتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ تشدد والا معاملہ بھی بنا تو امیر حل سنت کا جو آپ نے انداز نوٹ کیا یا جو آپ نے ابزرو کیا کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں آپ معافی درگزر کرنے والے بس وہ ہے نہیں آپ کی طبیعت کے اندر اگر میں ایک جملہ کہوں تو آپ منتقم المزاج نہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں اور یوں رکھتے نہیں ہیں بلکہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بڑا اس سلوک آپ کا میں نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں واقعات ایسے ہیں جو شاید میں بیان نہیں کر سکوں گا براہ راست کیونکہ جس طرح کے اگلے نے ظلم زیادتی کی ہے اس کے حساب سے جو آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور پھر اس نے جو امیر سننے سے محبت کی ہے دوستی کی ہے حتیٰ کہ آپ کا عقیدت مند بن چکے ہیں ایسے لوگ جو زیادتی کرنے والے تھے تو یہ آپ کے حسن اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے سب سے بڑا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ اللہ سے ڈرنا کل رات بڑا عجیب واقع ہو گیا میں چاہوں گا کہ یہ میں بتاؤں بتنی چاہیے بہت خوبصورت واقعہ ہوا کل رات یہ اس سے تھوڑا ہٹ کے بیان کر رہا ذکر مشید ہے فلات خصوصی متری مذاکرے میں مدد جا کے نارائن آپ کو بڑا لطف آئے گا وہ بہت کام کی اور بڑی مطلب کہ وہ عشق رسول والی گفتگو ہے ہوا یہ کہ اور یہ ہوتا رہتا ہے کئی جگہ پر کل بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر اس طرح کی کوئی بات چیت کی تو میلے سنند جو اس کا نوٹس لیا وہ میں عرض کرتا ہوں ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ اب جیسے میں ایک بائی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو میرے شک طریقت امیر سنت آفتاب ولایت وغیرہ دو چین اور کر کے نے اپنی فلاں کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے اس حدیث کو امیل سنت نے اس پر نوٹس یہ لیا کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر ذکر مبارک آیا ہے تو آپ نے کہا حضور اکرم یہ حضور نے فرمایا اور جب اس کے بعد سرکار کے غلام کا ذکر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنے القاب لگا دیتے ہیں تو یہ اسے میرا اتفاق نہیں ہے اور پھر اس کو آپ نے اعلی امام علیہ سنت کے فتوا کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر جن کے ساتھ القابات اتنے ہوں کہ وہ وہی القابات ہیں تو جب اس طرح کا کوئی تذکرہ کریں تو جس اعلیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ القاب زیادہ ہونے چاہیے اب آپ نے مزید کچھ کہا تھا وہ میں نہیں بیان کر پاؤں گا ہر بات آپ کی مینوان لیکن میرا خیال ہے کہ شاید امیل سنت کا یہ حکمت برا عشق برا اور عقل کو اپیل کرنے والا جو مدنی گلدستہ ہے یہ شاید ہر ایک اس کو سمجھ لے اور انشاءاللہ اس اللہ لے سنت کی اور محبت اور عزت اور احترام اور تعظیم دل میں بڑھتی ہے کہ آپ کس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جام اپنے چاہنے والوں کو بھر بھر کر پلا رہے ہوتے ہیں تو بڑی واضح سی بات کی آپ نے واقعات ہوتے ہیں جی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو دوسرے انسان سے وزن کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے دل سے جیسے نا بندہ دل سے اتر جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ بندہ سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتا ہے دونوں طرح کے معاملات جو ہے ہوتے رہتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی ہمیں ایسے واقعے کا جو ہے وہ احوال بتائیں کہ جو واقعہ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں امیر سنت کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہو آپ نے انسیڈینٹ دیکھا اور واہ کیا بات ہے جیسے بندہ یہ کہتا ہے وقت کیا بات ہے کئی واقعات ہیں ایک نہیں کئی بات سنت ایک مکتب میں پہلے جو ایک مکتب تھا آپ کا کمرہ تھا تو وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا نہیں مطلب اس میں دیکھنے کے لیے آپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک مگر تھا تھوڑا سیپریٹ میں وہاں سے گزرا تھا تو امیل سنت اکیلے میں اندھیرے میں بیٹھے رو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان مبارک کی چاند رات تھی اب اکیلے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت کی دعا کر رہے تھے اور جو دو رو رہے تھے میرے کو بڑا مطلب کہ آپ کو دیکھ کر لطف آیا کہ یار کتنی مطلب کہ یہ ایک عظمت والی گھریوں میں ایک عظمت والا عمل ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم لوگ دونوں ہیں تو ایسا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ میری زبان سے تاریخی کلمات نکلے امیل سنتی ہے تو ایسے ایس سخت ناراض ہوئے میرے سے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے سیٹ ہوتا رہو گا تم اس طرح کہتے رہو گے تو ناراض ہوئے لٹرلی بالکل سیریس ناراض ہو گئے اور دو تین منٹ تک میری وہ مدنی پھول مجھے تعریفات پر بیان کرتے رہے کہ تعریف کرنے کا یہ تعریف کرنے کا یہ تعریف کرنے کا یہ میں سنتا رہا دو تین منٹ تک بہت پیارے مدنی پھول تھے جب آپ خاموش ہوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو جیسا خیر دے آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ نے گویا کہ یوں کہا ہوگا زبان تو رہنا تار بڑا سونا یہ بھی سونا یہ بھی تعریف کر ہی رہا ہونا یہ بھی تعریف ہے تو اس طرح کے امیر کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے یعنی اس کی نظریں اپنی طرف کرنی ہیں تو اس کی تعریف کرو یوں کرو وہ کرو تھوڑا مائل ہو جاتا ہے یا امیر ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کرو گے نا تعریف کرو گے تو الٹی نظریں پھر جائیں گی ناراض سے ہو جائیں گی تھے اصل میں مزاج کے نارمل ایک انسان ہوتا ہے نا لوگ اسلام بعد بڑے مطلب کہ وہ پیچیدگی پیدا کرتے ہیں امیر سنوں کی شخصیت میں کہ یہ امیر سنت کی شخصیت پیچیدہ نہیں ہے بڑی نارمل پرسنالٹی ہے جیسے ہم لوگ بڑی نارمل پرسنالٹی ہے ان کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دل میں ان کے سینے میں دل ہے نا وہ درد امت سے لبریز ہے اور یہ مطلب کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قصرت نماز و روزوں سے کئیوں کو وہ نہیں ملتی درجات نہیں ملتے اس میں بہت سارے اوساف ہوتے ہیں اور یہاں تو قصرت روزہ بھی ہے نماز بھی اور کئی اوساف بھی شامل ہے تو بہت ساری چیزیں آپ نارمل دیکھیں گے نا تب بھی آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ تر امبیر ایکسٹرا نظر آئیں گے تو بڑی مطلب کہ بہت سارے واقعات اصل میں جیسا موضوع ہوگا نا ویسا واقعہ یاد آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے بازو کا شخصیتوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں امیل سنت کی ذات کا پہلو یہ ہے کہ جیسے جلوت میں آپ خوبصورت ہیں خوب با کردار ہیں ویسے ہی خلوت میں آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے اور آدمی جتنا امیل سنت کے قریب ہوگا اسے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی وہ احساس ہوگا امیل سنت کی صحبت میں رہتے ہوئے جب آپ خشیت میں رو رہے ہوتے ہیں تو مریدوں کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آنکھوں کی جھڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو جب ہم انہیں نوافل ادا کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی نوافل کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنا گھروں کے جب مدنی ماحول میں نیا میں آیا نا تو بساؤقات حصہ ہوتا تھا کہ کسی اور نیکی کی وجہ سے جلدی سے نفیل ادا کر لیے تو میں نے امیر سنت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے سوچا کہ مطلب پیر و مرشد ہیں اور اتنی مصروفیات ہیں سب کچھ ہیں لیکن نماز میں کیسا سکون ہے تو اس سے بڑی ڈھارس بندی بڑی ترغیب ملی جیسے دیگر چیزوں میں ملتی ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود وہی نماز سکون سے پڑھنی ہے خوشو و خضو کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے جو آداب ہیں وہ بجا لانے مدینہ مدینہ اللہ اگلے سیگمنٹ جو ہے نا شخصیت کو نکھار پیدا کرتے ہیں آپ کی شخصیت میں جو ہے نا وقار بھی ہے اور تمانت بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے تھا سلامت رکھے اور ہمیں ان سے رہنے کی عطا فرمائے اگلا سیگمنٹ ہے نیوز سیگمنٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں آپ کو حضور انشاءاللہ ایک اللہ نیوز جو ہے وہ دکھائی جائے گی پر اور پانچ سیکنڈ میں آپ نے جو ہے وہ اس کا بتانا ہے کہ یہ حال کیا کہہ رہا لوگ کیوں ٹائم ہے ہماری بھی ہم سلسلے جب ملا ہوا ہمیں تو ٹائم تو اس کا نام نام تبدیل تبدیل کر دیں کا ویسے اس کا جی ہے مشکل نہیں آسان تھا جی اسکرین پر پہلی تصویر سوشل میڈیا فیس بک اس طرح کھا رہا ہے لوگوں کو اس کو کھا رہا ہے کھا رہا یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے اپنے اپنے رخ ہوتے ہیں ہاں جی کھاد بھی بلکہ پی رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا آپ نے بارش میں لوگ کا استعمال کیا تھا جی بالکل بالکل بالکل ان جی اگلی تصویر دکھائیں یہ دیکھ کے بتائیں نا جی یہ کیا ہو رہا ہے پھر بات پتا چلے گی نہیں واضح نہیں ہے یہی تو بات ہے جی آپ نے دیکھی ہے آپ نے اچھا لکھا ہوا لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے جی لکھا ہوا نیچے ہے وہ انگلش میں اصل میں پیشنٹ اور موبائل چیک کر تین پکچر اگر آپ دیکھیں نا تین سٹیپ میں ہیں پیشنٹ اور اٹھ کر موبائل چیک کر رہا ہے وہ میسج ویسے آیا کہ نہیں آیا ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیں تین پکچر ہیں پہلی میں وہ موبائل یوز کر رہا ہے اور بیٹری ختم ہو گئی بیٹری ختم شو کر رہی ہے وہ دوسری میں لگانے کے لیے چارجر کرنے نکلا اور اپنی مشین جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا کوئی اس کا پلگ نکال دیا اور وہ نکال لیا ابھی ایک غور نہیں کیا مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ موبائل ہو یا سوشل میڈیا چھوڑ دیں بالکل یہی چاہ رہے ایسا استعمال کی جو بالکل زندگی جیسے اپنی تصویر بتا رہی ہے جان پر جو بندے کی بند رہے گی لیکن پھر بھی ادھر معاملہ لگا ہوا ہے مردے کے ساتھ سلفیاں بناتے لوگ دیکھیں بناتے ہوں گے اللہ محفوظ کر بناتے ہوں گے اللہ کی میت تو یہ عبرت کی عبرت کی جگہ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں مقصد یہی ہے مدرسہ کے ناظرین کہ آپ کو یہ جب دکھانے کا جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپنے عبت کو برباد ہونے سے بچا بچائیں بالکل ایک آخری بک یہ جی, جی جی اچھا آپ نے اپنے کمنٹس دینے جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں بھی ہٹا دے آپ بات کریں جی سمجھ نہیں پایا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ جس چیز کو سب پکڑ کے رکھا تھا وہ چھ سمجھ میں نہیں ہے کتاب تھی وہ اچھا کتاب ہے تو کتاب کو بند کر دیا گیا ہے اگوا ہو گئی کتاب کتاب اگوا ہو گئی ہے موبائل لگوا کری ہے مطالعے کو دیکھیں ایک تو جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کے مزید اگر گہرائی میں جائیں آپ پانچ سیکنڈ میں آپ چاہ رہے ہیں پانچ سیکنڈ کے اندر بندہ تو جنرلی کانسیپٹ نکالے گا لیکن بعضوں وقت بعد تصاویر ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر واقعی بہت گہرائی ہوتی ہے اب جیسے पार पार پر میں آپ کو قرض کرتا ہوں آپ نے اسے اپنے جو بھی اس کی آپ نے تشریح نکالی ہو میری نزدیک اس کی تشریح یہ بھی نکلتی ہے کہ مطلب جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں یہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں اپنی کتابیں بند کرتے ہیں اور اصلیہ اٹھا لیتے ہیں اللہ یہ میرے سامنے جو میرے سامنے یہ آ رہی ہے نا دیکھو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں فرید یا منفرد کی بات نہیں ہے بات یہ کہ کسی بھی چیز کو سامنے رکھیں اور اس کو غور کرنے کا موقع دیں ہر چیز کو مقابلے میں لے کے جائیں گے تو وہ میسج تو نہیں نہ نکلے گا کیونکہ میں ایسا تو نہیں کہ آپ نے نہیں آئ... آئ... آئندہ ہے جی دیکھیں کا اپنی جگہ پر میں ایک مٹھائی دکھائے اپنی جگہ پر ہے سبق اپنی جگہ پر میں پیدا کرائیں کہ جس میں سبق مر جائے جی تو وہ دلچسپی ہمارا مقصد بنا رہا آئندہ اسکرین قریب ہوگی صحیح اسکرین اپنی جگہ پر ہے میں یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں مٹھائی رکھ کر مجھے کہیں کہ یہ چکھو اور پھر کہیں کہ بتاؤ کون سا رسگلہ کے برفی ہے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن جب ایک آب ابھی بھی آپ آب اس کو اگر ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں میں جی میں کرتا ہوں جی یہ دیکھیں موبائل ہے اور موبائل نے بک کو پکڑا ہوا ہے تو یہ آپ جو کالج یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں یہ بچہ موبائل یہ بچہ نہیں ہے کوئی فرد نہیں ہے یہ موبائل ہے جی جی آپ اس کو موبائل کہہ رہے ہیں مجھے یہ گڑی بھی نظر آئی تھی میں یہ گھڑی کے دو کانٹے نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ کی آبزرویشن ہے وہ ویسی بات ہے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو امیجز بنتے ہیں نا اس میں میسجز ہوتے ہیں یہ سائلنٹ میسجز ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے میں تو کہتا ایک امیج پر پورا سلسلہ کر لیں گے آپ صحیح تو اس میں جو بیسٹ چیز ہے وہ یہی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم لوگ تو آگے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جی نتیجہ یہی نکلا نا کہ آپ اپنے موبائل فون کو ختم کریں اس کو مینیمائز کریں اور آپ یہ کیا کہتے ہیں وقت کی قدر کریں دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہے کتاب بھی کون سی ہونی چاہیے دینی کتاب ہو جس سے آپ کے فرض علوم میں اضافہ ہو ایک نظر میرے مدیچن کے ناظرین اپنی لائبریری اگر گھر میں ہے تو لائبریری پہ غور کر لے کہ کتنی کتابیں کام کی کتنی کتابیں کام کی نہیں ہیں میں تو تمام وکلاء برادری ہے یا میڈیکل سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا کانٹ سے کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں فرض علم سیکھنے والی اسلام و دین سکھانے والی کتابیں کتنی ہیں اور آپ کے پروفیشن کے بارے میں کتابیں کتنی ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے ایک اور تفریح آپ کو دکھا رہے ہیں جی آج مطلب اینٹی موبائل چل رہے ہیں آپ لوگ हانجی. سوشل میڈیا نے چاروں طرف سے جھگڑا ہوا ہے हانجی. یہی ہے نا موبائل है. کے ذریعے اللہ ہمارے ہل کی کیا آپ تو آگے بڑھ رہے ہیں ہل کیا اللہ آپ بتائیں گے بیٹھے ہل نکال کے دیں قوم کو ہم دیکھیے کوئی بھی ایسا سلسلہ ہم املے کا سلسلہ لے کر آئے تھے نتیجہ کیا نکلا کبھی بھی مطلب ہم کو نتیجہ خیز گفتگو کرے نا کہ نتیجہ کیا یہ رمضان مبارک کا ایک پانچ منٹ کا سیگمنٹ تو ہے نہیں یہ دکھا کر ہم نکل جائیں گے نتیجہ نکال میں رمضان امبار میں بھی دکھایا جاتا تھا اس طرح کی چیزیں مجھے یاد ہے اور اس پر رائے لی جاتی تھی اور نکل لیکن کوئی نیت ہے تو لینا کوئی مقصد تو ہم حاصل کریں جی کیا ہونا چاہیے ہونا یہی چاہیے کہ ہم اس کے جو بھی یہ دکھا رہے ہیں اس کے جتنے سائیڈ افیکٹس ہیں اس کو تھوڑی سی لاس آپ دیکھیں ہم معافی پہ بات کرتے ہیں ہم ظلم پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سیر حاصل بات کرتے ہیں آپ کو کالس آ جاتی ہیں لوگ معافیاں مانگتے ہیں لوگ نیتیں کرتے ہیں ایک ریزلٹ اورشن گزرتا ہے ہمارا ہمارا ریزلٹ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دلچسپی مل گئی ہمارا ریزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں تبدیلی آ گئی وی نیڈ چینجز وی نیڈ ناٹ اونلی انٹرسٹ بہت چینجز بہت امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب میں یہی عرض کروں گا مدری چرن کے ناظرین کو ہم سب کے لیے کہ اول تو یہ نیت کریں کہ آپ سونے سے پہلے موبائل فون اپنے بیڈ روم سے باہر رکھیں گے مشکل کام ہے مجھے پتہ مشکل اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ نے بیڈ روم سے باہر رکھے سونے کے ٹائم پر کیونکہ یہ نیند اس نے نیند کو برباد کیا ہے اور نیند کی وجہ سے آپ کے دہنگی خراب ہو رہی ہے آپ کی سوچیں خراب ہو رہی ہیں آپ کی عقل میں خلل آ رہا ہے آپ کی آنکھیں برباد ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بالکل ڈارک روم کر کے اندھیرا روم کر کے وہ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کمرے ٹیڑی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے دماغ عجیب و غریب ہو رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارا میڈیکل نقصان ہو رہا ہوتا ہے پھر رات دیر تک یہ بیٹھیں گے کوئی ایسی سنسنی ان کی موبائل پر چیز آ جائے گی میں نہیں کہتا آپ گنائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے ڈاکٹر سے بات کی تھی کہ کم از کم سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اسکرین اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی نیند میں جو ہے نا بے چینی پیدا ہو جائے گی اور اگر آپ کو یقین ہو تو, تو آپ غور کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی اور اس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو مینیمائز کریں اپنے موبائل کے کوئی اسمارٹ فون آ جانے کے بعد آپ کے تقریباً سافٹ ویئر آپ کے موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پھر سب کی طرف سے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آؤ جھانکو آؤ جھانکو آؤ جھانکو تو اس طرح آپ کی شخصیت بہت زیادہ تقسیم ہو جائے گی اور آپ کو شاید نقصان ہوگا کیا ہو رہا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں اس کو آپ ہی بدل سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ آپ اپنے آپ کو میں تو کہوں گا سوشل میڈیا سے نکل جائیں ابھی ابھی جتنا وقت ہے نا نکلنے کا ابھی بھی آپ کو دقت ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں یا نہ, ہو رہی ہے کت زیادہ ہوگی آپ کہیں گے باتیں نکلیں گے ایک ساتھ درخت تو کے لیے گیا بڑا زور دیا دیکھ کے درخت اخیر دو مگر درخت نہ اخیر سکا واپس جانے جا کر کسی نے کہا بھائی کیا ہوا کہا بڑی طاقت لگائی نہ اکھڑا نہیں, نہیں اس کو نکال سکا اگلے سال آؤں گا نکالوں گا تو اس نے کہا کہ اگلے سال یہ درخت زیادہ مضبوط اور تو آج سے زیادہ کمزور ہو گیا ہوگا تو یہ جو آدت ہے نا اسپیشلی جو سوشل میڈیا کی جو آدت ہو گئی ہے یہ ایک سمجھیے کہ ایک گویا کے ایک طرح سے ایک نشے کا روپ دھار رہی ہے اور آپ کو عادی بنا رہی ہے آپ اٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگ سگریٹ بھول جائیں گے موبائل فون کے پیچھے بازوں کو سگریٹ اور چائے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھتے ان کو چائے چاہیے اٹھتے ان کو سگریٹ چاہیے ہوتی ہے تو اب اٹھتے سوتے جاگتے بیٹھتے بستر پر سرہانے جو ہے نا مسواک رکھنا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا سیرہانے مسواک رکھ پا رہے ہیں آپ کے سیرانے موبائل ہوگا آپ کے سیران نہیں ہے سنت ہے موبائل رکھنے سنت ہی نہیں ہے سیرانے تو اللہ کرے کہ یہ میرے چند مدنی پھول کچھ آپ کے لیے تبدیلی لانے کا اور آپ کے دنیا راخڑوں کو بہتر بنانے کا سبب بنے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے हाँ. اگر نیت بنتی ہے تو ضرور ہم پر اظہار کیجئے گا میسیجز کے ذریعے سے اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے اپنی کال کے ذریعے سے بھی آپ اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں وسلم صلی اللہ صلی اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور میرا تعلق پاک شریف بابا رحمت اللہ کا خیال <سؤال> ہے وہاں سے دس محرم الحرام کو تقریباً اڑھائی تین بجے کے قریب گھر سے آواز دے کے میرے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا گولیاں مار دی مل کے آیا اندر سے آواز دی اس میں ماں سے مل کے باہر نکلا چند گھنٹے پہلے محرم العرام کا لنگر بانٹ رہا تھا اور چند لمحوں بہادر دنیا میں نہیں تھا کوٹ کچھ اپنی جگہ پہ ہے میری ماں کی کیا تکلیف ہے یہ میں آپ کو نیت کر سکتا نام میں نے جان بوجھ کے آپ کو ارض کیا میرا نام ہے میری آپ سے مرنی جان کے محرم الرحم کا مینا وہ بھی دس تاریخ محرم الحرام کی تاریخ چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا گیا کی مففید کے لیے بھی دعا فرما دے میری ماں کے صبر کے لیے بھی دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو صبر عطا کرے اور آپ کے آپ کے بھائی کو غری کے رحمت کرے آپ کو بھی اللہ تعالی صبر اطا کرے اور جو یہ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ظلم سے باہر رہنے کی توفیق عطا کرے اصل میں قربے فتنوں کے دور کی ایک نشانی ہے فتنوں کے دور کی ایک نشانی یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا اس قدر فطرے عام ہوں گے قاتل و مقتول دونوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ تھا کرتا ہوا چلا جائے گا اور وہ مر جائے گا نہ اس کو پتا کہ میں نے قتل کیوں کیا نہ اس کو یہ پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا اتنی ظلم اور خن ریزی اور مطلب کہ وہ امن پارا پارا ہو رہا ہوگا تو کئی فتنوں کے ایسے عدیث پاک میں علامتیں یا فتنوں کی نشانی بیان کی گئی ہیں جو آج ان کا معاشرے میں ظہور ہے ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کرتے ہیں سیدھی سی بات یہ کہ قانون حرکت میں آ جائے مزہ لے کہ کوئی ایک کہتے ہیں کا کروں تو کوئی مچھر مار کے چلا جائے بندہ تو بڑا دور کی بات ہے اگر یہ قانون حرکت میں آئے اور قانون نافذ کرنے والے جو افراد ہیں ان میں جو بدیانت قسم کے جو لوگ ہیں اگر یہ ان کی اصلاح ہو جائے نا آپ کو انشاءاللہ امن ہی امن نظر آئے گا کیونکہ قانون پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہت سارے ظلم و ستم کے جو بازار ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کی اصلاح کون کرے گا ان کی اصلاح کے جب ہم دعا کر سکتے ہیں ادعا اور صلاح دعا مومن کا ہھیار ہے ان کی اصلاح کے لیے نیکی کی دعوت عام کریں ان تک اسلام و دین کی بات پہنچائیں ظاہر ہے کہ طاقت سے تو عوام تو کچھ بھی نہیں کر سکتی थी نا ٹھیک ہے آگے جی ٹھیک ہے ادوا ادعا سلاح المنی دعا مومن کا تھیارین ادعا دعا مومن کا تھیار ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے جی بھاول پور سے سوال یہ ہے کہ دعا کروانی ہے کہ مہربانی فرمائے کہ ایسی دعا فرماتے کہ اللہ کریں کہ یہ سب اچھی باتیں جو آپ اس وقت ظلم کے موضوع پر بتا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ سب باتیں سلیبس کا حصہ بن جائیں ہر بچہ سکول کالج سے ٹچ ہے اس تک پانی سے سب باتیں پہنچ جائے تاکہ ان کا ذہن بن سکے اور فیوچر میں جب وہ جاب کرے کہیں پہ بھی تو وہ ان کا ذہن بنا ہوا ہو اور وہ کو ساتھ میں رکھے ہوئے زندگی گزارے دونوں طرف ہو اچھی بات کی آپ نے یہ پیرنٹس کے بھی سلیبس کا ایسا بنے اور کتابوں میں بھی آ جائے اور جو کتابیں پڑھانے والے ہیں یہ اس کا پریکٹیکل کرنے والے بھی بن جائیں جب تک کہ تین جیسے نہیں ہو کیونکہ صرف لکھا ہوا ہوگا وہ اپنے گھر میں اس کے خلاف پائے گا اپنے استادوں کو اس کے خلاف پائے گا تو یہ سمجھ جائے گا یہ کتاب کی باتیں ہیں پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ کتاب میں بھی ہونا چاہیے ظلم کا انجام تاکہ لوگ پڑھیں اور ظلم سے بچیں اور جو پڑھا رہے ہیں وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اور جو گھر میں ماں باپ ہیں یہ اپنے عمل سے ثابت کر ہیں کہ ظلم کس قدر بری شے ہے تو انشاءاللہ شاء تعالی معاشرے میں اس کی تبدیلی آ جائے گی صرف ون وے سے نہیں کام چلے گا یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک کال اور شامل کرتے ہیں کی بات ایک مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے جی. سورہ مومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات ہے اس کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے سورہ ممینون یہ قرآن کریم کا اٹھارہواں پارا جو ہے وہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے قد افلح المومنون سے اس کی آیت کریمہ شروع ہوتی ہیں وہاں سے آپ گیارہ آیات پڑھ لیجئے جہاں جنت کی بشارت ہے ان گیارہ آیتوں کے سانچے میں ڈھلاوا ہونا چاہیے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ کو تقریباً چیزیں مل جائیں گی جو چیزیں ہیں تو قرض المان شریف کا ترجمہ پڑھ لیں سرات و جنان میں اس کا تفسیر پڑھ لیں تو ان شاء اللہ کو بہت سارے اس میں مدنی پول مل جائیں گے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات سبحان اللہ مدنی اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے مکمل کیجئے. یہ اسکرین پر دکھائیے اللہ, اللہ, اللہ. سبحان اللہ اے اے ہے جی اس میں چھ حروف پہ مبنی لفظ چھ حروف ہیں چھ حروف ہیں ٹوٹل ایک شو کر دیا پانچ باقی حروف ہیں ٹوٹل لیٹر ہے وہ اے ہے جی غلطیاں بھی کر سکتے ہیں وہ ہر والی بات نہیں ہے جی کچھ غلطیوں کی گنجائش بھی ہے ابتدا فرمائیں آپ کے مہربانی آپ نے غلطی کرنے کی اجازت تو دی پانچ حروف ہیں بتانے آپ نے اور تین میں غلطی کی گنجائش ہے سلمان بھائی ایسے ہی ہے نا تین کے ہیں چار ٹوٹل چھ ہیں نا پانچ باقی ہیں پہلے سلسلے میں تو چار غلطیوں کی گنجائش کی جائے چار کی ہے ٹھیک چار کرنے کتنا اختیار اسلام بھائی بیٹھایا آپ لوگوں نے اللہ جی اب تو بتا رہے ہیں گھڑی چلائیں جی گھڑی نہیں چلی تو میں کیوں بتاؤں یار چنا بھی گھڑی چلائیں اچھا یہ گھڑی انشاءاللہ آئندہ ہم یہ گھڑی چلائیں بارہ سیکنڈ پہ چلائیں گے پندرہ بارہ بارہ نسبت ہو نا ٹھیک ہے آئے تو یہ پچیس والی چلے گی بچی سے تو مشورہ کر سکتے ہیں ہاں جی واہج تو پہلا گیس ہی جو ہے وہ صحیح بیٹھا دوست ہو گیا جی Hmm. اے, اے اے تو پہلے ہی ہے اور ہے جی یہ اور تو نہیں لگتا مجھے اے اور ہے غلطی ہو گئی صحیح نہیں کیوں بتائیں جی ایسے لوگ ہے کیا جو بھی ہے ایک اچھا لفظ یہ جی گھڑی بھی چل رہی ہے اپنا ٹائم دو تین ایس ایس ہے جی اس میں میرا نہیں خیال ہو کہ ہے نہیں نہیں نہیں خیال درست جا رہا جی ایس بھی نہیں ہے اس میں اور اے بھی نہیں ہے اس بھی نہیں ہے اے بھی نہیں ہے اے پہلے سے لکھا ہوا تھا ایم آپ نے بتایا اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ کے پاس چار سیکنڈ اب اے سے پہلے ایک ہر لانا ہے اور اے اور ایم کے درمیان تین ہر جی ایم ایم ایم تو آ گیا نا جی پہلے دوسرا ایم ہے جی اس میں بات دوسرا ایم ہے تو غلطی لگائے پھر نہیں ہے تو اچھا ایک لفظ اگر دو دفعہ ہوگا تو دو دفعہ آ جائے گا بے فکر رہیں آپ لہذا آپ اگلا آپ جلدی جلدی بتا دیں ورنہ یہ غلطی لگ جائے گی اس کی جی غلطی لگا دیں بھائی اور اگلے اگلے گھڑی چلا دیں ایک اور غلطی پلس کر دیں اور اس کے ساتھ اگلے اس کی ایل سا بیٹھ گھڑی بھی چلا دیں اور پھر اس کے بعد غلطی کی گنجائش بھی نہیں رہے گی یا کوئی تسخیر کر دی آپ نے سسٹم روک تو نہیں دیا این ہے اس میں نہیں نہیں این نہیں مشکل ہے ایسا کرتے ہیں ہم لوگ مقدس مقام ہے مقدس مقام کا نام ہے ہے بھی حرم شریف میں میں مکہ میں آخری غلطی کی گنجائش آ کے پاس ہوتی جی ایچ ہے اس میں سبحان اللہ حتیم حتیم جواب درست ہے سبحان اللہ اللہ آپ کو جدہ خیر آپ فرمائے ہنٹ تو آخر میں آپ نے خود دے دیا معاملہ بنانا ہوتا ہے آپ اس ٹائم ہنٹ بھی نہیں دینے دے رہے تھے اور آپ خود ہنٹ دے رہے ہیں آ جائے گی باری آپ کی بھی ان مل جائے گا آپ کو بھی مدنی اشار کی تکرار کے حوالے سے بھی ہمارا تھا آج ہم مدنی اشار کی تکرار بھی کریں گے مہروز بھائی سے ابتدا کریں گے جی مہروز بھائی میرا تو آسان سے ہی ہوتا ہے باسان سے ہی بتاؤں گا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے यार यार والی مناجات کا آپ کو شعر نہیں پڑ سکتا پابندی پر پابندی لے آتے ہیں ہمارے پاس نہیں صحیح ہے ہمارے ہیں پیچھے یوں تو سب انہی کا ہے دل کی اگر پوچھو تو خاص ٹوٹے یہ ٹوٹے دل خاص ان کی کمائی ہے کوئی مشکل سا پوچھوں یا آسان سا آپ تو یہ شروع کرتا ہے یہ آ جائے تو کیا بات ہے یار نہیں تو ہم تینوں تو ایک ساتھ یاد میں جس کی نہیں ہو شیتنو جا ہم کو یہ آ گیا مقابلے میں پھر دکھا دے وہ رخے مہرے فروزا ہم کو وا واؤ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا تو یہ حمد ہے خدا ٹھیک ہے ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلکت جی ہم یہ ٹیم ہے ہماری ہماری مرضی ہے ہم مہروز بھائی سے کریں ڈاکٹر صاحب سے کریں عبد بھائی کریں میں کروں ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلکت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے چوری خاک ان کے آستانے سے محروز بھائی آیا ہی آپ گھر میں سوچ رہے ہیں ایک میں کیا میرے اس گاؤں کی حقیقت کافی ہے اشارہ تیرہ علیف سے کر کے علیف سے اشارہ تیرا اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری تمہیں ہر حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یا ہم یا الہی پڑھ سکتے ہیں یہ میں روز بھائی آپ کے لیے ہم بھی نہیں پڑھیں گے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑے مشکل شہر مشکل خشا کا ساتھ امین یا رب العالمین اسے کیسی مقبول مطلب مناجات ہے نہیں ہاں تو وہی ابل وہی آخر وہی ہے باتیں وہی ہے ظاہر اسی کے جلبے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے یا سماج کے لیے آدیث کے درجے میں ہوتے ہیں یا اللہ جی روز جی بے روز بھائی یہ بول دے جی بے روز بھائی مجھے یاد نہیں آ ہے آپ سنا دیں سوچ رہے سوچ رہے ویسے اس کو کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں بھی چاہ رہا تھا یا شیر مناجات کا شیر ہے چلے جی ٹھیک ہے اس میں آپ آپ جیت گئے شیر یاد نہیں تو آ اور تو وہی کی رہ گیا پیچھے یاد ایسے بہت سارے شیر ہیں بہت سارے شیر ہیں یاد نہیں آ رہے یاد بھی یا ہے یاد چلے یاد دے دی آپ کو ہنٹ دی ہے یاد وطن وہ ہے نا ہاں یاد وطن ستم کیا دست حرم سے لائی کیوں لاکھوں بلا میں نا نا نا نا نا نا نا نا نا حرم سے لائی کیوں, کیوں؟ ایک دو تین لاکھوں بلا میں پھنسنے گرو جسم میں آئی نہیں نہیں یہ تو ہولے میں آج جاؤں گا میں سنا تھی میش بد بلے وطن ستم کیا دستے ہرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے جیت گیا جی آپ کیا بات ہے آپ کی سبحان کو چلو جی آگے چلے آپ اللہ جد خیر میں ریپڈ راؤنڈ ہے پوری جواب ہے یہ سیگمنٹ جلدی سے ختم کریں پھر آگے چلیں ٹھیک ہے جی سوال ہے جی اگلا سوال سماپت فرمائیں چار سوال سنیں گے اور آپ چاروں کے ایک ساتھ جواب دیں گے سوال میں جو وقفہ ہوگا اس میں آپ جواب نہیں دیں گے ایک ساتھ جواب دینے ہیں جی ابتلا کرتا ہوں میں اس کی زمزم شریف کی نبی علیہ سرات وسلام کی ایڈیاں رگڑنے سے جاری ہوا حضرت علی کی شہارت کس مہینے میں ہوئی وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں آقا کریم علیہ سرات والسلام کی دو شہزادیاں آئیں نومان بن ثابت آئمہ کرام میں سے کون سے کون کا نام السلام رمضان المبارک عزت اور چوتھا سوال کیا ہے جلدی پوچھ ہے ریپڈ ہے چوتھا سوال امام امام رحمت اللہ جواب چلے جی میں بھی چار سوال کر رہا ہوں اور چاروں کے سوالوں کے جواب آپ نے ایک ساتھ دینے ہیں نمبر ایک جو فساد امت کے وقت نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و وسلم کی سنت کو مضبوط میں اسے کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کا لقب ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے میں کتنی بار سانس لیا کرتے تین بار سبحان علامہ خالدین ولید ٹھیک اور اپنے ٹھیک ہے اور پہلا تو بتا دیا تھا میں نے سو شہید سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے آخر میں جوابات دینے پچھلی دفعہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا تو اچھا ہی جی امیر اہل سنت دعوت امیر میں سنت دعوت برکات ملا کے والد کا نام بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے کیا ایسے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی امام اعظم اس کا جواب دینے آخری کا ایسے نہیں ہے کیا اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر اچھے لے جاتے تھے یہ آپ کی ملازد مالک بن بھی میں نے امام اعظم کے بارے میں بھی یہ پڑا ہے کہ آپ قضاء حجت کے لیے مزید منورہ سے باہر لے جائے گا لیکن وہ ترتیب جو سوال میں مزاج شریف مجھے یاد پڑتا ہے مکہ شریف میں آپ کا وشال مبارک مکہ شریف میں ہوا تھا وہی آپ کی تدفین ہوئی ہوگی جنت البی جنت الماحلہ اور آپ نے پہلا سوال کیا تھا امیر علیہ سنت کے عبدالرحمان نام ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کیسے شان والے والد تھے کہ ہم نے سنا میرے السنت سے کہ جب غوث پاک کا مہینہ بھی ہے تو سیدھا غوثیہ پڑھا کرتے تھے تو چار پائی سیدھا گھوسیا کے عامل تھے اللہ اکبر محمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ان کا نام عبد الرحمان تھا امیر سنت کے والد کا نام حادی عبد سبحان اللہ. اللہ ان کو امیر, امیر سنت کی والدہ یا ان کے والد صاحب کا ذکر خیر سن کر باپ کا ہے نا باپ کا والد کی پرہیزگاری اور نیکی کا اثر اولاد تو پڑتا ہے وَقَانَ أبو وہ تو الگ تفسیر میں کہ ان کی ساتویں پشت میں وہ نیک لے جی. والد جی. اور ان کا ان کی برکت سات پشتوں کے بعد ان کی اولاد کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے مل رہی ہے سبحان مگر یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا یہ تو میں ایک جنرل واقعہ ہے کہ ایک ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا ایک باپ کی چند بیٹیاں تھیں اب باپ ہو گیا بیمار اور بستر پر, پر پڑ گیا نا اب گھر میں کچھ دنوں کا تو راشن پانی تھا پھر فاقے شروع ہو گئے بیٹی ایک بڑی تھی بیٹی بڑی غور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی بیٹی نے کئی جگہ پر نوکری اپلائی کی اور روزگار کی تلاش کی لیکن بیٹی کو کہیں روزگار یا جاب کی ترکیب نہ بنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ بن سکا شیطان نے بیٹی کو اکسایا اور بیٹی بری نیت سے یعنی برے کام کے لیے کہ پیسے ملیں گے تو گھر میں کوئی کھانا پینا آ جائے گا اور تو بھوک کے مارے جو مر رہے ہیں مچ جائیں گے تو باہر جا کر کھڑی ہو گئی پورا دن گزار پورا ایک وقت گزار دیا لیکن اس کی طرف کسی نے دیکھا نہیں افسردہ افسردہ گھر پر آئی بیمار باپ نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے کہاں گئی تھی بیٹی نے سارا سچ کہہ دیا تو عجیب ہو گیا کہ کسی نے دیکھا تک نہیں باپ کو غصہ آنے کے وجہ مسکرا دیا بیمار باپ بستر پہ پڑا ہے گسا آنے کے وجہ مسکرا دیا مسکرا کے کہنے لگا بیٹا جب تیرے باپ نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی غیر مت نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تو باپ کی پرہیزگاری باپ کی نیکی باپ کا تقوا جو ہے نا یہ بھی عموماً اولاد کے کام آتا ہے تو ہمارے عموماً ہوتا ہے نا کہ بچے سدھرتے نہیں ہیں بچے یہ نہیں ہوتے تو عموماً والدین کی بھی اپنے آپ کو چیک لسٹ چاہیے کہ ہم نے کہاں کا مسٹیکس کیے ہیں کہاں کا غلطیاں کی ہیں تو انشاء اللہ تعالی ان کی اگر وہ چیزیں درست ہو جائیں گی تو اولاد پر بھی اللہ نے چاہ تو اثر پڑے گا فرق پڑتا ہے بہت خوبصورت اگلا جو ہے وہ سیگمنٹ اس طرف بڑھنا ہے ہم نے اور بتائے یہ مقام کون سا ہے بتائیں گے پتا چلے گا یہ کون سا مقام ہے یہ تو دکھائیں جس اچھا جی جی تین میں آپ نے جواب دینا ہے تین آپ سوال کر سکتے ہیں تین سوالوں میں جواب دینا ہے دو خانے ہیں ان میں خالی ٹھیک ہے جی ایک میں اشارہ ہے اب آپ کی مطلب تین میں جواب دینا ہے تین میں جواب دینا ہے دو خالی ہیں دو خالی ہیں تین بھرے ہوئے ہیں ہاں جی دو خالی ہیں چار بھرے ہوئے ہیں نا جی ایک میں اشارہ ہے تین میں اور کوئی وہ ہے है? چار ہے نا چار سے آپ کو ہنٹس مل جائیں گی کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا کوئی بات مل جائے گی آپ دو میں کچھ بھی نہیں دو میں کچھ نہیں خالی ہے لیکن کھولنے آپ نے ٹوٹل تین ہے ٹوٹل تین ہے تین تین ہی کھول والے تھے ٹھیک ہے جی کھولیں تین نمبر تین نمبر کے پیچھے کیا ہے خالی بھی ہو سکتا ہے اسکرین پہ آ جانے صبح میں واجی جی واہ جی سبحان اللہ اللہ وحیب البتر ایک نمبر جی ایک نمبر کے پیچھے کیا ہے سبحان اللہ کیا دھوپ لگ رہی ہے سلمان سلمان بھائی یوں دیکھ رہے چلے یوں سلمان دیکھ رہے سلمان بھائی کیسے دیکھا تھا میرا اچھا چلے ٹھیک ہے نہیں سورج تو وہ کہ یہ نکلے ہوئے بازو کا تو آنکھوں پہ لگتے ہیں چلے اللہ قیب اللہ پانچ نمبر تاک اب یہ آخری اب آپ نے جواب دینا ہے جی پانچ نمبر میں کیا ہے چلو یہ تو یار ووٹ دونوں کے تینوں میں اشارہ نکلا ہے جی جی جی کیا بات خالی نہیں بلا اب تینوں ایک ساتھ ملا ہے شاباش نہیں ایک ساتھ ملانے والی ترکیب نہیں ہے اب آپ بتائیں بس تین سوال ہو گیا بتاؤ ایک کھڑکی دکھا رہا ہے رہے گا دکھا رہا کہ ایک پانچ تین جو ہے وہ کھڑکیاں کھلی بھی دکھا دیں آپ کو میں نے کھلوائی ہیں تو آپ نے تھوڑی کھلوائی آپ نے کھڑکی کھلوائی اس نے آپ کو دکھا دیا کے پیچھے گما شیف تھا چلیں میں تو بتا دوں گا لیکن بتانا آپ نے نا میرے بتانے کی ویلیو تھوڑی ہے جی بتائیں مزار شریف ہے اور کیا ہے سبحان کن کا مزار شریف ہے یہ بتانا پڑے گا اب میں گیا ہوں یہ آدمی ہے اس مزار شریف پر اب ایسا مزاج شریف ہو نا جس پر میری حاضری ہوئی ہو یا تو وہ آپ لوگ جو پہلے کرتے تھے دیکھے سیدھی سی باتیں آپ لوگ کیا کرتے تھے حاضی عبدالربی ماشاء بہت اس میں تعاون کرتے تھے کہ یہ پہلے پوچھنے والوں کو سارے مناسب دکھاتے تھے ٹھیک جی ہے اور کہتے تھے اس کو آنکھوں میں بٹھا لو جی اس کے بعد پھر یہ اشارے پوچھے جاتے تھے کیونکہ میں ہر مزار پر میری حاضری ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہے اب آپ جو بتائیں مجھے کیا بتائے گا کہ یہ مزار شریف کہاں کا یہ مزار مشہور ترین مزار ہے بات ازمائش آنے والا ہے تو اس میں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جو بھی سیگمنٹ لے تو میرے ساتھ یہ کیوں بتاؤں یہ ذہنی ازمائش نہیں ہے لبیک ہے تو لبیک ہے تو ایسا مطلب میں نے تھوڑے بہت پٹی باندھ کے بیٹھوں ہوں میں تو اچھا یہ آپ عبد میں ذرا غور کہہ رہے ہیں جی جی نہیں نہیں کرتا ہوں اصل میں اس میں منطق یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس سے اتنا مشکل سوال پوچھا تو بتا دو تو آپ بیٹھے کرسی پہ حضور میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں ذہانت کے بول بوتے پر بیٹھے اشارہ دکھائیں جی ایک اشارہ دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد نہیں کچھ دکھائیں گے باقی دو ڈبے آئیں خالی جی یہ کیا ہے واہ واہ شریف لکھا جی پہاڑ ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی مشہور مشہور نہیں اچھا اچھا مشہور کلا اللہ جی آپ تو بتا دیں تو دو ڈبے تو باقی خالی رہ گئے کلا ہے تو یہ میرا کو لگتا ہے شاید وہ خیبر والی جگہ ہے جہاں عبد الربی بھائی نے سلسلہ کیا تھا یہ کلا تو کلا خیبر ہے اب کلے شریف پہ تو آپ پہنچ گئے وہ سوی مزاشریف یہ ہنٹ ہے اس مزار کے لیے یہ ہنٹ ہے اس مزار کے لیے اب اس سے بڑا ہنٹ کیا ہوگا چلے مولا علی کر رہا مول تعالیٰ وز کریم کا مزار شریف ہے نجف ہے اشرف سبحان اللہ اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ علیہ بیت اتحار کی محبت سے ہمارے دکھا دے ایک دفعہ پورا, پورا بھی دکھا دیجیے جی, جی؟ بھی پورا بھی آ جانے پورا مزاج میری حاضری ہوئی ہے یہاں پر ماشاء لیکن ہم یہ پورا نقشہ ذہن میں ہو ضرور نہیں ہوتا بولا حسن رضا خان صاحب کا ایک عالی بن شیر ہے نا ہم اور طرف اے, اے یاد وطن سوئے نجف آ ہم اور طرف آتے ہیں ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا اے یاد وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف آ یا سوئے نظف جا واقعا. ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف, طرف جاتے جا, جا. سبحان, سبحان اللہ سلسلہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہے کچھ کچھ شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد القیوم اتار خیر پر میرج سے عرض کر رہا ہوں حاجی عمران صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مجھے مدینے میں مرنا ہے اس موضوع پر کوئی مدنی مکالمہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ لبیک اللہ عز و اللہ وبرکاتہ مدینے میں مرنے کی آرزو ہو ہونی چاہیے حدیث میں اس کی ترغیب دلائے گی بالکل فرمایا کس انداز پر ہوگا اس کا نام کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اس پر غور کر لیں گے لیکن یہ ذہن دینے کی واقعی حاجت ہے کہ ہم تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے یا تمنا کرے تم میں جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے جو میں مرے گا اس کی شفاعت سبحان اللہ سلسلہ آپ نے دیکھا نے فیڈ بیک سے اپنی آراز سے اپنے سجیشن سے ہمیں آگاہ جو ہے رکھیے اور آگاہ کیجیے اور مہانامہ فیضان مدین حاصل کیجیے اللہ ابھی دوسرا مہانامہ آنے کی تیاری ہو رہی ہے سبحان اللہ سلحان اللہ ابھی تک اگر آپ نے سالانہ ممبر شپ نہیں کروائی تو برائے کرم فوراً امر اسلام سے رابطہ کر کے سالانہ ممبر شپ کروا لیجیے گا اللہ اللہ حبیب